الحمد علی اللہ علیہ رسول اللہ يا حبیب اللہ يا نبیش اللہ يا نور کے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی سو حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلوا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا صغیر یا صغیر یا رسول اللہ کافی تائم کے بعد سستا لبیک براہ راست اپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج بھی ان شاء اللہ دعوت اسدامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد محمد عمران تاریخ حافظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے اور سلسلے کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق ان شاء اللہ مقرر وقت تک آج کا ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہوگا جاری و ساری رہے گا ان شاء اللہ ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوگا موضوع بڑا زبردست ہے موضوع ہے مشورہ سبحان اللہ مشورہ کرنے کی انسان کو زندگی میں کئی بار حاجت درپیش ہوتی ہے ضرورت آتی ہے کبھی کبھار بندہ مشورہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ مجھے تو شاید مشورہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی کوئی بات کہنے کی نو نیڈ ٹو کوشچن نو نیڈ ٹو شیئر نہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے بس جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ کبھی کبھار مینٹلٹی ایسی بھی بن جاتی ہے بہرحال مدنی مشورہ مشورہ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کبلا نگران شرا سے اس پرٹیکولر موضوع پر ہم مدنی پھول لیں گے اس کے ساتھ ساتھ مدنی اشار کی تکرار مدنی کسوٹی یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ رہے گی آپ کی کالز کو آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں بلکہ فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈوٹ ٹی وی پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں مشورہ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے اس حوالے سے اپنی آرا اپنی سجیشن آپ کیا خیال فرماتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ لفظ سننے کے بعد مشورہ یہ لفظ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے کبدا نگران ضرور دیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے جی محروز بھائی ماشاء اللہ جی میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات فرمائی نا سلمان بھائی کافی دنوں کے بعد یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی جو تھی نگرانی شورا کی وہ تھی مشورہ آپ نگرانی شورا دامت برکاتم لالیہ بیرون ملک وغیرہ کا دورہ مدنی مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے نگران شعرا ویسے بھی مشورہ ایکسپرٹ ہیں یعنی یہ جو جی موضوع ہے اس کے ویسے تو کوئی بھی موضوع ہو تو نگران شعرا سے مدنی پھول لیتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں لیکن بالخصوص اگر مشورے کے باپ میں دیکھیں تو نگران شعرا نے جتنے مشورے کیے ہوں گے اتنے کم ہی افراد نے شاید کیے ہوں یعنی میں مبالغہ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے مشورے کسی نے شاید نہیں کیے ہوں لیکن یعنی روز کا ان کا کام ہے مرکزی شورا شورہ نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے نگران شورہ کا ایک بہت بنیادی کام مدنی مشورے کرنا بھی ہے اور کیونکہ دعوت اسلامی سے الحمد للہ ارض وضل ہم سب کی وابستگی ہے تو نگران شعرہ کے مختلف مدنی مشوروں میں شرکت کا جب موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر فالو اپ بھی ہوتا ہے اہداف بھی دیے جاتے ہیں اور پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باپو حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا جاتا ان شاء اللہ اچھا اتنی سخت باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں پوچھ گچھ کے دوران کہ وہ محسوس ہوتی ہیں لیکن جو سننے والا ہوتا ہے جو سنانے والا ہوتا ہے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ان باتوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان باتوں سے ایک نئی توانائی نیا حوصلہ اور نئی امنگ پیدا ہو رہی ہوتی بات بات ہے بات تو بہرحال آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سلمان بھائی مشورہ ہے اور جیسے کہ آپ بتا چکے ہیں کہ فورم اوپن ہے ہمارا آپ ٹیلیفون کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے بھی اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں کچھ بتانا چاہیں آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بالکل یہ فورم ہاں مشورہ لینا چاہیں جی تو جی بالکل جی یہ فورم جی حاضر ہے ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال آپ کا واٹس اپ آپ کو میسج اس سلسلے میں شامل کریں گے سلمان بھائی مشورے کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جناب مجھے کسی سے شیئرنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے کسی سے ایڈوائس کی کیا ضرورت ہے میں کیوں کسی سے کوشچن کروں یا کسی سے ایڈوائس لوں اس کی حاجت نہیں ہے تو مشورے کا جو موضوع رکھا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس کے دنیا دینی جو پرسپیکٹو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں بالکل ان شاء اللہ سلسلے میں شامل رہیں گے لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے سلمان بھائی دیکھیں اپنی کیا کہنا چاہیے شخصیت اپنی پرسنل امپروومنٹ کے اعتبار سے دیکھیں موٹیویشن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو مشورہ کرنا جو ہے یہ فائدے سے خالی بہرحال نہیں, نہیں, نہیں ہے اور جب ہم کسی بھی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت اکرمند لوگ ہوتے ہیں بعض بڑی بڑی سیٹ تو فائز ہوتے ہیں بڑے بڑے منصب انہیں حاصل ہوتے ہیں بڑی بڑی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن میٹنگ یا مشورہ جو ہوتا ہے جس میں ایک شخص کوئی کوئی ایجنڈا رکھتا ہے کوئی مدنی پھول رکھتا ہے کوئی ایک بات رکھتا ہے اور اس کو اپنے کولیگ سے اپنے اوپر والوں سے اپنے نیچے والوں سے کچھ مشورہ کرتا ہے گفتو شنید کرتا ہے بات چیت کرتا ہے تو है بعض اوقات وہ چیز نکل کے سامنے آتی ہے وہ مدنی گلدستہ باقی بن جاتا ہے کہ جس کا اس مشورے سے پہلے سلمان بھائی تصور بھی نہیں ہوتا اور ہم بھی پریکٹیکلی یہ دیکھ چکے ہیں اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں تو وہ باتیں کہ جب ہم ایسا لگتا ہے کہ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا تو اس وقت تو بہرحال چاروں نہ چار ہم مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہم اس بند گلی سے نکل آتے ہیں اور وہ جو سچویشن ہوتی ہے اس تک پوزیشن جو ہوتی ہے اس سے ہم نکل آتے ہیں تو بہرحال مشورے کی اپنی اہمیت ہے اس کی ڈائمینشن بھی مختلف ہے جی بالکل آپ تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو مشوری کی حاجت ہے آپ نفسیاتی حوالے سے دیکھیں ہر شخص کی ایک نفسیات ہے ایک تو نفسیاتی مریض ہونا تو ایک الگ بات ہے نا لیکن میری آپ کی سب کی ایک نفسیات ہے ایک طبیعت ہے ایک مزاج ہے اس کے حوالے سے اگر ہم مشورہ کریں تو بھی بہتری آتی ہے دی اچھا دی ہم اپنے کاروباری یا معاشی جو سرگرمی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو بھی مشوری کی حاجت ہوتی ہے جو لوگ مشورہ نہیں کرتے سلمان بھائی جی ان کو کیا نقصان ہوتا ہے اور جو مشورہ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں نگرانی شورہ سے پوچھنا ہے یہاں ایک بات میں اور کروں مہروج بھائی وہ لوگ جو باپو شریف کے جو مشورے سے کتراتے ہیں ان کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا ہوتا ہے اور بچاروں نے مشورہ کر کے کوئی گھاٹا یا کوئی نقصان برداشت کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ چھوڑو یار کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بندہ جو مشورے ایک آداب ہیں۔ مشورہ کن سے لیا جائے یہ چیز جب بندہ پسے پش ڈال دیتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ کسی سے ہر کس ناکس سے بات شیئر کر دیتا ہے اس کو تجربہ نہیں ہوتا یا وہ اس کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی کوئی لگاؤ نہیں ہوتے کوئی, کوئی لگاؤ نہیں ہوتا کوئی خیر خائی کا معاملہ نہیں ہوتا تو ایسے بندے سے اگر مشورہ لیں گے تو پھر وہ جو اپنے حساب سے دے گا اور آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر گھاٹا یا خسارا ہی ہوگا اچھا ایسا बा... بھی ہوتا ہے بس اوقات کے جیسے کہ کسی سے مشورہ کر لیا یہ بھی نگاہیں شروع سے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جیسے کسی سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے وہ کام کر لیا وہ کام ہو گیا خراب خراب ہاں جی <laughs> اس کے پاس جائیں یار تم نے مشورہ دیا تھا نا یہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا اور بعض بعد مشورہ دینے والا بھی یہ مشورہ دے دیتا ہے کہ آگے اب کسی سے مشورہ کر ل نہیں کرنا یہ بھی دیتے ہیں اب مشورہ نہیں کرنا بس میں نے جو بتا دیا اب یہ کر لینا سیدھی لائن پکڑ لو اچھا دونوں دونوں رائے ہوتی ہیں یہ بھی ہے کہ مشورہ کر لینا بھائی یہ بھی اچھی بات ہے کہ مجھ سے مشورہ کیا کسی اور سے بھی مشورہ کر لیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مشورہ نہیں کرنا بس اب لگ گیا اس کام میں تو یہ ہے کہ بہتر مشورہ تو وہ آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی اتنے ممالک میں پہنچ گئی ٹھیک ہے اتنے شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آئے دن شعبہ جات کا اعلان ہوتا رہتا ہے آئے دن آپ کو خوشخبریاں پہنچتی رہتی ہیں اب جیسے ماہ ربی نور شریف آ رہا ہے اب یہ ٹرانسمیشن ہوگی اور آپ اس بارے میں بھی مدنی مشورہ آج نگرانی شعرہ سے لے سکتے ہیں کہ جشن ولادت کے حوالے سے کہ کیا لگانا ہے کیا کرنا ہے اور مفتی صاحب سے مشورہ کیجئے جشن ولادت کے حوالے سے بھی آپ مدنی مشورہ کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ مدنی مشورہ مدنی مشورہ کرنا مدنی مشورے کا حکم کرنا یہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے وہ امرحم شورا بین اب یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ سورت بھی سورہ شورہ ہے اللہ اللہ اللہ اور ترجمہ کنز ایمان اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے سبحان اللہ اتنی پیاری بات جو اللہ تبارک وطالیہ نے فرمائی مشورے کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و نے حکم فرمایا کہ مشورہ جو ہے کیا جائے اور مشورہ کیجیے اور باد شاہ وم ایک اور جگہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا باد شاہ ورحم فل امر ترجمائے کنز المان یہ ہے اس کا ترجمہ بھی اس کا عرض کرتا ہوں یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ نے جو نقل فرمایا ہے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی رحمت شفیع امت جناب خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین صلی اللّہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں ہے لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے ایک اور باپو یہاں غور فرمائیں کہ وہ مبارک ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات حضور سے زیادہ عقل کس کی ہوگی حضور سے زیادہ فہم کس کا ہوگا حضور سے زیادہ فراست کس کی ہوگی حضور سے زیادہ دور اندیشی کس کی, کی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک بطالہ کے علوم کا حامل وارث اور کون ہوگا جب یہ مبارک ہستی اپنے صحابۂ کرام علیہ مردوان سے مشورہ کریں جنگ کا موقع ہو تو مشورہ کریں خندق کھودنے کا موقع ہو تو مشورہ کریں کفار حملہ آور ہونے والے ہیں مدینہ شریف میں رہ کے ان سے مقابلہ کیا جائے یا مدینہ شریف سے باہر جو ہے ان سے مقابلہ کیا جائے اس پر مشورہ ہو رہا ہے اپنے غلاموں سے مشورہ کر رہے ہیں اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہے حضور کے غلام صاحب النعالین والوسادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی جو صاحب النعالین والوسادہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ ہو رہا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ اپنی ساری زندگی کا ایک حصہ گزار کے حضور کی تلاش میں مدینہ طیبہ پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے بھی مشورہ فرما رہے ہیں اور اپ نے جو مشورہ دیا پھر حضور نے اس کو قبول بھی فرمایا یہ بالکل آپ سنتے نا جنگ خندق ہوئی اللہ اللہ جو کھودی گئی یہ حضرت سلیمن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا جن کے مشورے کو پیارا قبول فرمایا جو کھودی گئی قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد اس مشورے پر جب عمل کی باری آئی تو صحابہ کلام علی مردوان بھی اس میں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے اب عمل ہو رہا ہے تو اس میں بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساتھ اللہ میں شامل آہ ہیں آپ غور کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالیہ کے عزر سے دو جہان کے مالک و مختار ہیں علوم غیبیہ کو جاننے والے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی معرفت نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ مخلوق خدا کو عطا کرنے والے ہیں جب وہ مشورہ کریں تو ہم جیسا کس ناقص جو ہے مشورہ نہ کریں اور ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ میں اپنے دماغ سے ایک بات جو ہے سوچ رہا ہوں جو گھر میں بیٹھے ہوئے اسلائی بھائی ہیں یا گھر میں جو بیٹھے سن رہے ہیں آپ اپنے گھر میں ایک بات سوچ رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق کہ مجھے یوں چلنا ہے یوں چلنا ہے ایک دماغ چل رہا ہے نا دو ذہن چلیں گے تو اور اچھا کام ہوگا تین ذہن چلیں گے تو اور اچھا کام ہوگا بسوں کو چھوٹا کو یہ نا بہت بڑا مشورہ دے جاتا ہے بولنا کہ وہ سب پہ بھاری ہو جاتا ہے یار اس نے بہت ہمیں ایک اچھا مدنی مشورہ دیا تو مشورہ کیجئے نہ کہ اجلاس کیجیے کہ آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے بول رہے ہیں اجلاس کا جو بڑے گا مشورہ لینا اور پھر اسے قبول کر لینا یہ کچھ چھوٹے کے لیے بڑے مان کی بات ہوتی ہے بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی ہے بالخصوص جب اس کا کریڈٹ بڑا جو ہے وہ مشورہ ایک تو قبول کرے اس پہ عمل کرے اور جب اس کے پوزیٹو نتائج آئیں تو اس کا جو کریڈٹ اور بینیفٹ ہے وہ بھی اپنے چھوٹے کو دے اپنے ماتحت کو دے تو اس سے اس کی صلاحیتیں بھی نکھرتی ہے اس سے اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اسے نئی امنگ نیا ولولہ ملتا ہے اور پھر اسے اس کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ مشورہ کرنے میں چھوٹے سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے اس کے جو تقاضے ہیں اپنے کہ مشورہ کس سے کیا جائے کس سے نہ کیا جائے وہ اپنی جگہ لیکن اگر کوئی چھوٹا ایسا ہے کہ جو کسی خاص معاملے میں کسی پرٹیکولر کیس میں وہ مشورہ دے سکتا ہے تو اس سے بھی مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی حرج بس نہیں بس ہے مشورہ کیا نے سنا کی احمد مرحبہ ماشاء اللہ کیسے آپ ادھر سے آتے تو میں کھڑا ہوتا ہے ان میں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کا دو اسلام بھی کھڑے ہو گئے ایک کھڑا نہیں ہوا تو یہ میں کیوں کھڑا نہیں ہوا یہ میں انشاءاللہ شاء اللہ بعد میں شرا کوشش کر دوں گا تو اگر آپ ادھر سے آتے تو شاید میں روز بھائی آپ کھڑے ہوتے اندازہ جیسی کیفیت چلے ٹھیک ہے جی بہرحال الحمد للہ بندے ہوئے داؤود اسلامی کی مرکزی مجھ سے شرا کی حضرت مولانا حاجب و حامد محمد عمران تاریخ حاصلہ اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سفر مزفر کا ہو سکتا ہے ممکنہ بات ہے کہ آج آخری دن ہو اور ربی الواز شریف آنے والا ہے آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آلم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تو سیٹ بھی ہمارے سلسلے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیل ہو چکا ہے نگران شراج ہمارے ساتھ ہے اور کافی دیر کے بعد آج آپ سلسلہ براہ راست دیکھ رہے ہیں ناظرین کا پوچھنے کا بھی سلسلہ رہا ہے لبئی کیوں نہیں ہو رہا تو آپ جانتے ہیں کہ نگران شدہ الحمدللہ للہ نے ملک سفر پر تھے نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید ترقی دینے کے لیے اور اس میں اپنے استعمال بھائیوں کی تربیت کرنے کے لیے الحمد اللہ عزاج نگران شدہ نے سفر فرمایا ہے میں یہ چاہوں گا موضوع پر آنے سے پہلے کچھ بات ہم آپ کے سفر سے متعلق بھی کریں آپ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں اور نہ صرف آپ نے یورپ کا سفر کیا ہے بلکہ یو کے کا سفر بھی کیا ہے ٹرکی بھی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سری لنکا میں بھی جو ہے وہ سفر کیا ہے اور نیپال میں الحمد اللہ ہند کے اسلامی بھائیوں کا ایک زبردست تربیتی اجتماع بھی ہوا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ کچھ رویداد اس سفر کی بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا سستہ رہا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے امیر اسنت کا سایہ عاطفت آپ کے سر پر ہے اور دست شفقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اللہ تبارک نے آپ کو آبزرویشن جو ہے نا وہ اس کا بھی ایک وہ عطا فرمایا ہے آبزرویشن آپ چیزوں کو آبزرو کر لیتے ہیں ہاں جی اور کیا آپ کی آبزرویشن ہیں اس سفر کے بعد کچھ شیئر کریں ویسے اس پر پورے سلسلے ہونے چاہیے آپ کا سفر یو کے ہے اس پر سلسلہ ہونا چاہیے پورا سفر اتنا طویل بھی تھا اور امیق بھی تھا کہ اس کو مزید سلسلے ہو سکے امیک الحمد للہ رب اللہ وسلام تو وسلام سید آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ بات کروں گا کرنی چاہیے کرنی چاہیے اچھا ہے جی سننے کے لیے لوگ آپ کو بیٹھے ہیں اس میں واقعی ایک سلسلہ حج عبدالحبیب فرما لے تھے تو باقی کہاں کہاں گیا تھا کیا کیا ہوا تھا اس کا تھوڑا بہت تو بیان آپ ابھی کر ہی چکے ہیں جی میں مسجد کیس کروں آپ کی آبزرویشن کیا رہیں اس سفر کے دوران جیسے آپ ترکی میں گئے وہاں پر بھی آپ نے سفر کیا پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی آبزرویشن یعنی آپ سفر کر کے آئے ہیں تو کیا ایک چیز آپ کے مائنڈ میں ہو ملک سلیکٹ کیا ہے جہاں پہ اب بس بارہ جائیں آتے خواہش نہیں نہیں بسنے کی خواہش ہے کی خواہش, کی خواہش؟ اچھا کوئی ملک ہوگا نا ایسا بس اتنا بس بس گھوم کر آئے لوگ تو ایک ملک گھوم کر آتے ہیں تو پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس چلے نا اپنا تو بس وہیں رہ جائیں بسنے کی خواہش دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے کسی ملک میں بھی نہیں جہیں وہی جانے کی خواہش ہے مدی نے اللہ نہیں اس کا کیا رہے جانے کی خواہش نہیں ہے میری آئے آئے وہاں باقی کی خواہش ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اقامت کو پسند نہیں فرمایا جی فتح و رضویہ میں اعلی حضرت کی تعلیمات یہی ہیں جی بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج وغیرہ کے بعد یہی فرمایا کرتے تھے جی کہ شام والوں یمن والو لوٹ جاؤ جی <تصفح> جی <تصفح> یوں وہ تو بیان کر دیا میں نے مدینے منورہ نے منور آزاد اللہ شرح متوزیمت کے حوالے سے رہی بات سے ملکوں کی تو جس ملک میں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کی پتھر بڑھ جاتی ہے سبحان تو پھر رہے گا کیا بات یہ مطلب حب الوطنی میں کہہ رہا ہوں حب الوطنی تو ہے ہی حقائق بھی ہیں حقائق مطلب جو سارے ہو ہو کر آتے ہیں اور جو ہے نا پھر خواہشیں لے کر آتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی یہاں پہ ہو جائے سیٹ اپ ہو جائے, جائے میں کچھ تکلیفوں کے ساتھ آزادی کی زندگی اور آسائشوں کے ساتھ غلامی کی زندگی میں بہت اللہ اللہ تائر لاہوتی اس رش سے موت اچھی جی رش سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی ہمیں پرواز ہی کوتا ہی میں مزہ نہیں آتا آزادی اللہ ابزرویشن حضور آپ کی یہی بتا تو دیا نوٹ کیا ہو بتائیں تو ایسا واقعہ یہ بات ہے جو میرے ذہن میں یہ کپڑے میں جب آتے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں بھی تو ہلانا ہوتا ہے نا آ کے ہم سوچ کر کچھ اور آتے ہیں وہ بال کر کچھ اور بھی آتے ہیں باپو دے بھائی میں بلوٹوتھ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تباخلا آپ کچھ دیکھا ہمارے سلمان میں اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ اتنا بڑا سفر آپ کا رہا ہے اتنا طبیل سفر رہا مختلف ممالک میں مشورے کیے آپ نے مدنی مشورے کیے سننا تو بڑے بیانات کا سلسلہ رہا کوئی ایسی بات آپ کو جس نے آپ کو بہت خوش کیا پورے سفر میں کوئی ایک بات ایسی ہوگی کوئی دو بات کافی باتیں ہیں جس نے چلو جو یاد ہو خوش کیا کافی باتیں ان میں ایک بات جو بیان ہو بھی چکی ہے مدنی چینل پر میں ایسا میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ریپیٹ ہو پچھلے کئی ہفتوں سے اس سفر پر کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ بیانات ہو ہی رہے میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے مفتی قاسم صاحب کے بھی کچھ مدنی پھول سنے ہوں گے آپ نے نبد بھائی بھی بیان کرتے رہتے ہیں تو ریپیٹ کے ڈر سے میں آم زیادہ کلام نہیں کر رہا تھا اور بہی بات خوشی کی تو یوں تو نیپال میں بھی جو ہمارے Uh, علماء فارغ ہوئے جی یہ اس کی خوشی اپنی جگہ پر بہن تھی ظاہر اس امت کو علماء ملیں اس سے بڑھ کر بیج ہے جو پاکستان نہیں. یہ چوتھا بیج ہے اوہ. نیپال میں چوتھا نیپال میں چوتھا اس. لیکن جو پہلا جو تھا یہ بریڈ فورٹ یو کے میں تھا تھی. اور اس میں خوشی ایک یہ ہے کہ دس سال پہلے جب جامع المدینہ پر وہاں مشورے ہوئے تھے <تصفح> تو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہاں ہم یہ دن بھی دیکھیں گے اللہ وہاں والے کہتے ہیں کہ یہ ہم بمان نہیں کر اس کو کہتے ہیں ڈریمس کمس ٹرو ٹھیک ہے کہ خواب حقیقت کی صورت میں ان کے سامنے آ رہا تھا اس میں آپ سب کو خوشی ہوگی اس میں جو میں آج کرنے جا رہا ہوں خوشی بھی ہے حیرت بھی ہے دو چیزیں حیرت یہ ہے کہ مجھے جو اطلاع ہے جو غلط ہو بھی سکتی ہے اطلاع انفارمیشن میں بات کر رہا ہوں اور کافی اس ٹائم میں نے بتایا کہ یو کے میں ذابطہ جس کو دارالعلوم کہتے ہیں جامعہ کہتے ہیں جس میں پوری فرسٹ سے لے کر ایٹ تک فائنل تک پڑھایا جاتا ہے فارغ کیا جاتا ہے ایسا کوئی بھی مدرسہ جامعہ دارالعلوم یو کے کی سرزمین پر نہیں ہے کیا. اس طرح کا جس کو میں نے وضاحت کی تاکہ کسی غلط فہمی نہ ہو سیدھا سے انتہا تک یہی جو ایک نظام تعلیم جو ہمارا درس نظامی کا اور جو ایک ہے ایک تو وہ نہیں ہے تو وہ یہ ہے تو اگر دعوت اسلامی کا ہے اور اس میں سے یو کے کے اسلامی بھائیوں کا عالم بن کے فارغ ہونا اور پھر ان میں سے چند کا اساتذہ بننا اور کچھ کا دارالفتہ سنت کے لیے تخص و سلفک کے لیے کوالیفائی ہونا ذرا اگر آپ اس کو تصور کریں نا کہ ایک تو وہاں طلباء کرام کا داخلے طالبائی کرام کے داخلوں کے ساتھ ساتھ ان کا عالم بن جانا عالم بننے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بعضوں کا استاد بننا تدریس اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ماشاء کے یہ خص الصلفک کے لیے ان کو کوالیفائی کرنا جی یہ ایک امت کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدے نظر آئے مجھے ٹھیک ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور وہ جو پہلے جو غیر مسلم تھے پھر وہ عالیم دین بنے ان کی دستار بندے زبردست قسم کی یہ تو حای صاحب آپ شاہ فرمائے کہ خوشی کے مواقع تھے اب ظاہری باتیں جہاں خوشی کی بات آتی ہے تو شاید مدین چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بات ہوئی ہے تو خوشی کا پتہ چل گیا کہ بھائی اس بات سے جو نگرانی شرح خوش ہوئی اب ہے تو ایک ایسی بات ہے کہ خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے کہ کوئی ایسی بات دیکھی ہو کہ کوئی ایسی چیز سنی ہو کہ یار مزہ نہیں آیا ایسے تکلیف ہوئی ہو ایسی کئی ہیں لیکن میں آف ویئر تو یہ تذکرہ کرتا ہوں لائیو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی بات یہ ہے جو موضوع سے آئے موضوع کی طرف آپ ماشاءاللہ اللہ نگران مرکزی میں سے شنا ہے اور داؤت اسلامی کی یہ ہائیسٹ اتارٹی ہے شیختری قدم سنت کے بعد جو ہے وہ زبردست عہدہ بھی ہے عہدے کا ایک خمار ہوتا ہے تو آپ جب آپ نے سفر کیا ہے اور بیرون ملک گئے ہیں وہاں جا کے آپ نے مدنی مشورے بھی کیے ہیں آپ کو مدنی مشورہ کرنے کی حاجت کیا ہے وہاں جائیں ان کو جا کے بولیں یہ یہ یہ کام کرنا ہے آپ لوگ کر لیں حکم دیں ہاں جی حکم دے دیں جاری کر دیں بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا شریعت اسلام کے ہمارے کچھ خوبصورت اصول ہیں جی سے پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جی صلی اللہ تعالی وسلم انہیں مشورے کی حاجت نہیں, نہیں, نہیں ہے ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کامیل الاکمل ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ انہیں مشورے کی حاجت ہے بلکہ جی جی ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے یہ جی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں وما عن ہاں یہ وہی آن کہتے ہیں جو وحی کی ان کو وہی تو ان کی شان تو یہ ہے مگر انہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ احشاط فرماتا ہے کہ ان سے مشورے کر لیا کیجیے وشا ویر امر وشا ویر امر جی تو اور دوسری طرف قرآن کریم میں یہ ترقی بھی موجود ہے کہ ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے سے وشا ویر ہوں امر یہی ہے دوسری نہیں جو دوسری یہ دوسری آیت ہے امر ہوں شورا بہین ہوں تو ان کے جو کام ہیں نا یہ مشورے سے ہوتے ہیں جی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کے متعلق آیت کریمہ میں بیان کیا گیا جی بالکل تو عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے ہی نہیں کوئی اللہ تعالی نے کسی کو پیدای نہیں کیا تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تو آپ کی میری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے نا ہمیں تو مشورے کی زیادہ حاجت ہے تو مشورہ بالکل کرنا چاہیے دعوت اسلامی کا جو نظام ہے وہ ہے ہی مشا مشاورت پر ٹکا ہوا مرکزی مجلس شورا شورا یہ مشورے کرتی ہے ایسی بات پھر نیچے کابینہ مشاورت کابینات مشاورت سنگل پرسن نہیں بھائی ڈکٹیٹر پروڈکشن ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں آپ کو لگتا نہیں اس سے کام آسان ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈیسیجن کرنا ہے جیسے آپ مدنی چینل کو لے لیں ربی البز چیف کا مہینہ آ رہا ہے ربی الف کی ٹرانسمیشن ہے آپ مدنی چینل کا سرچہ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ بہت سارا وقت بچ جائے گا آپ آپ بیٹھے اور آپ بتا رہے سلمان مدنی آپ نے یہ کرنا ہے عابد باپو آپ نے یہ کرنا ہے میروز بھائی آپ نے یہ کرنا ہے بس ایک منٹ میں آئیں گے اور دو چار منٹ میں کام جو ہے وہ بانٹ کے اس کے بعد کچھ اور کر دیں گے دس بارہ منٹ میں سارا سیمنٹ کر گھر چلے جائیں گے رمضان ٹرانسمیشن سے نئے دن تک مشورے چلتے رہے جب آپ مشاورت کرتے ہیں نا تو مشورے میں بہتر صورت سامنے آتی ہے میں نے مشورے کو جو غور سے سمجھا یا دیکھا ہے مشورہ کیا ہے ایک موضوع ہے اس موضوع پر دس سے بارہ اہل افراد جمع کیے جاتے ہیں یہ مشورے کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر مشورہ کرنا ہے نا اس موضوع سے متعلق جو آپ کے نزدیک مفید مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے الان اسی سے مشورہ کرنا چاہیے یہ ایک قلعہ ہے اب اس سے مشورہ کرنا ہے آپ نے دس اسلام سے جمع کیے اب آپ ان کے سامنے اپنا موضوع رکھ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کی رائے چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اب یہ مشورے کا حصن ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ دس رائے آئے اس میں میرا اپنا اندیا یہ ہے اپنا موقف یہ ہے جی کہ پہلے اپنا موقف نہ رکھا جائے یہ جی میں مدنی پھول اور شاید حکمت کی بات بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اپنا موقف اپنا اندیا نہ رکھا جائے اس سے کئیوں کے مشورے دب جانے کا اندیشہ ہے پہلے آپ انسین کی رائے لیں یہ مفید مشورہ جو دے رہا ہوگا <coughs> وہ آپ سے موضوع بھی پوچھے گا <coughs> آپ یہ کام کرنا کیوں چاہتے کسی غرض و گائے پوچھے گا صحیح. اس کے فائدے اور نقصان کے پہلو پر پھر آپ سے اس کو پتا ہی نہیں آپ کیوں کرنا چاہتے تو وہ کیا نفع بتائے گا کیا نقصان بتائے گا پہلے وہ اس سے آپ کا میٹر لے گا میٹر لینے کے بعد اب وہ آپ کو مشورہ دے گا دس کے دس مشورے بعض وقت الگ آتے ہیں ٹھیک ہے دس کے دس مشورے الگ آتے ہیں اس سے مشورے دینے والے کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یا, یا یہ میری کاٹ کر رہا ہے یہ کاٹ نہیں ہے ہر شخص کو اپنی عقل کے متعلق رائے دینے کا حق حاصل ہے وہ مشورہ ہوا اس لیے کہ بھائی سلمان کی رائے الگ مہاروج بھائی کی رائے الگ باپوش کی رائے الگ فلاں کی رائے الگ کرسی پہ ہے ہی نہیں تو رائے دے گا کہاں سے مجھے کو رائے قائم کرنے پڑے گی ٹھیک ہے نا تو یہ رائے الگ تو جب یہ ساری مشورے الگ ہوں گے اور مشورہ لینے والا ان پر کنکلوژن نکالے گا یا تو یہ طے ہے کہ اکثریت رائے پر فیصلہ ہوگا صحیح اور یہی عموماً ہوتا ہے اکثریت رائے پھر اس پر کیلو کال ہوتا ہے اور کیلو کال ہو جانے کے بعد پھر یہ فائنل ہوتا ہے کب کرنا کیا تھا اس میں کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مشورہ کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں ایک تو برکت آتی ہے دوسرا مشورہ کر کے جو کام کیا جائے اگر وہ غلط بھی ہو جائے نا جی تو کسی کو شرمندگی سچ نہیں ہوتی کہ اب کس کو بلیم کریں گے صحیح سب کو تو مشورے م... سے م... ہوا تھا پھر یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے سبحان اللہ اور اللہ ہم م... سنت ہیں کیا بات, کیا بات مدینہ مدینہ تو مشاورت سے کام کرنا چاہیے امیر سنت نے کبھی مشورہ کیا ہو کسی امیر اسنت کا کیا انداز ہے مشورے کا آپ دیکھیں مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور شیخ طریقت سنت کیسے دیکھتے ہیں مشورہ امیر سنت مشورہ یا مدنی مشورہ جو بھی گئے امیر سنت تو اگر موبائل کا کروں نا تو کھانے کیا کھانا ہے آج اس پر بھی مشورہ کریں گے اللہ اکبر مشورہ ان کے سمجھو کہ رگو پے میں ان کے روئے روئیں میں مشورہ شامل ہے جس پر مشورہ کرنے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو جس پر مشورے کرنے ہیں یہ ایک وہ آپ نے وہ حد فاصلے بات چیزیں اتنی پالیسی میٹر پر میٹر کرتی ہیں پالیسی ہوتی ہے یہ پالیسی بنی مشورے سے صحیح تو اب اس پر کیا مشورہ کرنا ہے کیا بات مرحبا مدنی پھول یہ بن گیا مشورے پر مشورہ بار بار ایک دم ایک مرکزی عمید شورا نے مدنی مشورہ کیا یہ امیر سنت کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا ٹھیک ہے اور وہ ایک اصولی بات طے ہوئی ہے صحیح تو یہ تو اس پر امپلیمنٹ ہے نا اب یہ مطلب مکھی پر تو مکھی نہیں نا بٹھائیں گے کیا کہتے ہیں آپ لوگ مکھی پر مکھی مارنا مکھی پر مکھی مارنا یہ ادھر نہیں جمتا نہیں مشورے تو مشورہ یہ بھی میں نے مشورہ کیا نا اللہ اللہ اللہ عشور ہے یا نہیں اب اپنے کو اتنے محاورے پر مہارت نہیں ہے یہ اہل علم ہے تو مشورہ کر لینا چاہیے کس چیز کو محاورت دعا کرو یار بڑی مہربانی آپ کی وہ آپ نے لی ہے تو امیر سنت کا ایک انداز سے مبارک یہ ہے کہ ہاتھ کم و بیش ہر بات پر مشورہ نکلنا کب ہے آنا کب ہے کرنا کب ہے تو یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے م... میں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی والوں کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہتا ہوں جی. امیر ام نے سنت کی کامیابی میں ایک عادت مبارک یہ ہے جو کامیابی آپ دعوت اسلامی کی صورت میں دیکھتے ہیں بس کیا کامیابی ہیں اپنی جگہ پر الحمدللہ جو دعوت اسلامی آپ کو نظر آ رہی ہے اور امیر سنت کی ایک عمارت ہے آپ کی, آپ کی آپ امیر ہیں اور آپ لے کر دعوت اسلامی چل رہے ہیں اور آپ کو دنیا میں کہیں بھی دعوت اسلامی میں اس سچ الحمد کہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا کہیں آپ کو اس سے ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی اختلاف ہے رائے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے ان سے بھی ہو سکتا ہے دعوت اسلامی میں بات کر رہا ہوں اندر میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو سچ اس سچ اسی کو اتنی بڑی تحریک ہے اس کی کچھ اسباب بھی ہیں امیل سنت کے مزاج مبارک اگر دیکھیں تو نمبر ایک آپ کی طبیعت میں مشاورت ہے آپ اپنے عام اسلامی بھائیوں سے بھی موقع کی مناسبت سے مشاورت فرما دیں اس میں ان کی دل جوئی اور ان کو ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ہم تحریک میں ہیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہمیں امپورٹنس دی جا رہی ہے جب امپورٹنس دیں گے نا کسی کو آپ تو آٹومیٹکلی اس چیز کو آن کرتا ہے نمبر ون یہ ایک مزاج مبارک ہے اگر آپ اپنے علاقوں میں اپنے ملکوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مشاورت میں اس پر مراتی ایس پر گریٹ ایز پر اسٹیٹس آپ سب کو مقام و مرتبہ دیں اور انہیں موقع دیں انشاءاللہ اللہ آپ ترقی کریں گے دوسرا دعوت اسلامی لاجواب ہے سبحان اللہ کوئی لاجواب ہے لاجواب ہے نیا جم ہے دعوت اسلامی لاجواب ہے امیر نہیں لاجواب نہ سمجھ رہے آپ نے دعوت اسلامی اسلامی ہے لاجواب لاجواب ہے جواب نہیں دیتے رہے تو کچھ بات سوال بھی یہ اگر آپ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں ظاہری بات کے علاوہ میرے لیے سنت کی ایک طبیعت مبارک یہ رہی آپ کی کئی جگہوں سے مخالفتیں ہوئی آپ کے لیے بہت کچھ سبحان اللہ کہا گیا بولا گیا لکھا گیا ٹھیک مگر آپ لاجواب ہے لاجواب نہیں کسی نے لاجواب کر دیا ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنے ذہن بنایا کہ میں جواب دوں گا نا کیا بات ہے تو جواب پر جواب آئے گا یہ میں سارے کام چھوڑ کر جواب پر جواب لکھتا رہوں گا تو میں کام کر اپنی ذات میں لاجواب بنے اور لاجواب ہو گئے کیا بات یہ جملہ کہاں سے لا یہاں نے جس کنٹسٹ میں لیا ہے اس کی تو بیان کر دی ہے مدینہ مدینہ کر دی آپ نے ایک بار فرمائیے کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ ہماری دعوت اسلامی کے نگرانی شورہ ہیں اور ایک نہیں وہ یادگار ہیں لوگ نہیں دوسری بات یہ تو نگرانی شورا ہیں اور پھر یہ کہ ایک سال آتا ہے نا سالگرہ منائی جاتی ہے تو کیا آپ سالگرہ مناتے ہیں کہ آج جو ہے اتنے سال کا ہو گیا ہمیں نگرانی شورہ اور ایک تو یہ بات اور دوسری بات ہے جب آپ نگران شورا بنے تو آپ کے امیر السنت نے مدن مشورہ جو پہلا فرمایا اس میں کچھ باتیں ہوں گی خاص کچھ اس میں سے کچھ ہمیں حصہ مشاورت کی یہ بھی ایک مش... مش... مش... مشورے کا ایک مدنی پھول ہوتا ہے کہ مدنی مشورے میں کی گئی ہر بات تو باہر نہیں لائی جاتی جو لانے والی وہ لاتے رہتی جیسے ایک چیز یہ لگتی ہے ایک اور ایک سوال تھا سالگرہ والا تھا اس میں بتائے کہ آج اتنے سال کا ہو گیا نا اس شورہ کے اعتبار سے شورا کیسا ہے نہیں شورا اتنے ہو گیا نہیں میں اتنا ہو گیا نا وہ اتنا ہو گیا ابھی اس میں کچھ بھی ہے نہیں کوئی کام بولتے بل رہے دوسرا کام ایک سوال کا کوئک جواب دیجیے گا بالکل آپ کو کتنے سال ہو گئے نگرانی شروع بنے کو نہیں ہے جواب سوچنا پڑے گا یاد نہیں ہے سوچنا پڑے گا نا مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا سوئم تھا جب یہ اعلان ہوا تھا یعنی آپ کو یاد نہیں ہے نا اس کا مطلب مطلب اس وقت یہ اعلان ہوا تھا اتنی اہمیت پہ توجہ ہی نہیں یہ ہوتا ہے مہروج بھائی جن کی نظر کام پر ہونا پھر وہ اس طرح کی باتوں پر مدینہ مدینہ اچھا میں یہ ارض کرنا چاہ رہا تھا آپ نے فرمایا امیر اہل سنت اتنا مشورہ کرتے ہیں کثرت سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ نے جو مثالیں دی وہ اکثر پرسنل لائف سے ریلیٹڈ تو تنظیمی طور پر ایسا لگتا ہے کہ مرکزی مسجد سے شورہ جب سے بنی ہے تو امیر اہل سنت اب مدنی مشورے نہیں کرتے یا تنظیمی جو ترکیبیں ہیں ان معاملات میں دو دن پہلے کی بات ہے یہ کابینات جو امجدی کابینات کے ذمہ داران رضا علمد ہے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ کا امی نے سے تنظیمی مدی مشورہ کیا سلحان اللہ اور بہت اچھی اچھی جہتیں بہت اچھے اچھے انداز امی نے سننے جاتا فرما ان اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ایسا مدری مشورہ تھا کہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم ذمہ داران میں اس کو سنائیں گے پیر صاحب اللہ. کو مشورہ دے دیتے ہیں لوگ پیر صاحب خود مدری مشورہ مانگتے ہیں آہا. تو ہمت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا پھر مطلب کیسے کڑو گنجائش رکھی ہے کیا بات مدینہ مدینہ اچھا یہ اتنے بڑے بڑے سارے ہم دیکھتے ہیں ذمہ داران وغیرہ شورا راکین شورا ایک وقت پر مدنی مشورہ ہم جمع ہو رہے ہیں تو یہ اتنے لمبے لمبے مشورے ہوتے ہیں کتنے دن کا ہوتا ہے شورا کا مشورہ یہ کتنے دن بعد ہوتا ہے یہ؟ مرکزی محیط شورہ کا مدنی مشورہ شروع ہوتا ہے ایک دن اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلے دن نگران کابینات اور کابینہ پھر کابینات اس طرح مختلف شعبہ جات کے دو تین دن مدنی مشورے ہوتے ہیں پھر مرکزی مت شورا کا اس کے کنکلوژن پر وہ جو رہ جاتے ہیں مدنی پھول اس پر مدنی مشورہ آخر میں ہوتا ہے پھر پانچواں چھٹا دن ہوتا ہے جس میں دعوت اسلامی کی جو عالمی مدی سے مشاورت ہے اسلامی بہنوں کی صحیح ان کا مدنی مشورہ ہوتا ہے وہ پردے کی حالت میں ہوتی ہیں اور چند دعوت اسلامی کے اراکین شورا ان سے مدنی مشورہ لینے کی ترکیب رکھتے ہیں تاکہ اسلامی بہنوں کے مدنی کام کو بھی دیکھنا ہے شعبے جات بھی دیکھنے ہیں بارہ مدنی کام جو کور ورک زاوت اسلامی کا کہلاتا ہے جی بنیادی مدنی کام اس کو بھی دیکھنا ہے اور ذمہ داران کے مدنی مشوروں کے جدول بھی دیکھنے ہیں جی اور آگے کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے جو ہو رہا ہے اس کی کیا صورت حال ہے تو کچھ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کوئی تحقیقی تنقیدی جائزہ بھی ہوتا ہے جی تو اس پر مطلب کہ فتح ایڈوانس ہمارے مدنی پھول لیے جاتے ہیں یعنی ہمارے عراکین شورا میں سے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ہمیں ایک ہاتھ ہفتے پہلے مدنی پھول دے دیتے ہیں کہ اس بار شورا کے مدنی مشورے میں ہم نے ان موضوعات پر بات کرنی ہے پھر وہ اس کی پریپریشن بھی ہوتی ہے ہم بھی اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں کچھ ہم فائل تیار رکھتے ہیں کچھ وہ فائلیں تیار کرتے ہیں تو یوں پھر ہر دو ڈھائی ماہ میں ایک دن کا مشورہ ہوتا ہے پانچ چھ دن یہ جیسے کبھی چھ دن کبھی پانچ تو یوں سچویشن اچھا ایسے جیسے مدنی مشورے ہو رہے ہیں ادھر بھی مدنی مدنی مشورے جا ہیں اگر کوئی بات ہے ہر وقت مشورے ہی رہ گئے تو اب ہم ایسے جس نے ایسے بولا ہر وقت مشورے میں جا رہے ہیں بھائی یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے مشورے ہی کرتے رہو گے کام بھی کرو گے کچھ قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں ایک سطح ہوتی ہے جہاں مشورے زیادہ ہوتے ہیں چلے ان کا کام ہی مسائل لا کر مشورے کر کے مسائل کو آگے بھیجنا ہے ایک ہوتا ہے باپو سسٹم اور ایک ہوتا ہے آپریشن جی بہت بڑی تعداد آپریشن میں ہوتی ہے کچھ ٹاٹا سسٹم میں ہوتی ہے جو سسٹم میں ان کے مشورے زیادہ ہوتے ہیں کیا بات جو آپریشن میں ان کے مشورے کم ہوتے ہیں مدینہ مدینہ بہت بہت جامع اور مانے جواب دیے ہمارے سلسلے کی ہم کچھ ڈائمینشن سوچ کے آتے ہیں بتاتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے اس کا یہ جواب دینا آپ نے آج تک اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں ہے اعتماد میں لیں گے تو پتا چلے گا ہم کیا اعتماد میں لیں گے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آج کا موضوع کیا ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مدنی چینل کے نام میرے ذہن میں چار ہمارے ہوتے ہیں مین مدنی پھول مین نکاح جن پر ہم نے سلسلے کو لے کر چلنا ہوتا ہے تین ہم کور کر چکے ہیں چوتھے پر انشاءاللہ ہم نے آنا ہے تو پہلے کالس کو شامل کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ اس کی دھرفی آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد سلمان اطاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے ارض کر رہا ہوں لبیک میں حاضر ہوں میں ابو حامد حاجی محمد عمران اطاری سلمباری کے بارگاہ میں بار ہے کہ آج کا موضوع آپ کا مشورہ ہے اس حوالے سے سوال تھا کہ ہم کسی سے مدنی مشورہ دعوت اسلامی کے تحت کرتے ہیں یا اپنے گھرولی کو بھی پریشانی کے یا کسی بھی معاملات کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو یہ ایک جھجھک ہوتا کہ اس سے مشورہ کریں گے تو ہو سکتا یہ اور کسی کو یہ بات بول دے یا اور کسی تک چلا جائے تو اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں کس سے مشورہ کیا جائے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے کال بھی کی اللہ آپ کو جیسا خیر دے امین مشورہ امین سے کرنا چاہیے خالی نام کا امین نہیں ہو کہ جناب یہ امین ہے امین یہ امانتدار ہونا چاہیے سبحان اللہ آپ کبھی کسی مفتی سے نے مشورہ کیا ہوگا گھر کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں آ گھر کے جو معاملات بعضوں کا طلاق تک پہنچ جاتے ہیں کبھی مفتی نے کبھی کسی کو نہیں انشاءاللہ جو مفتی اسلام ہوگا وہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ فلاں کا یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا نارملی ڈاکٹر کسی مریض کو دوسرے مریض کے بارے میں نہیں بتا تھا نارملی نہیں بتا تھا کہ ہاں آپ سے پہلے جو مریض آئے تھے نا وہ یہ تھے مرض کی بات کریں گے ڈاکٹر مریض کی نشاندہی نہیں کرتے تو یہ ان کے پیشے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لہٰذا ایک مسلمان امین ہوتا ہے مجلس کی بات امانت ہوتی ہے تو جب آپ کسی سے کوئی بھی آپ سے مح... میں ان کو نہیں کہہ رہا میں ہر ایک اسلام بھائی سرچ کر رہا ہوں جب آپ سے کوئی اپنے معاملے میں مشورہ کرتا ہے تو آ... اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر جا کر اس کی آ... بات کا ڈھول بجائیں گے یا کسی قریب ترین اسلام بھائی کو بھی کہیں گے کہ ایسا ہوا تو یہ ہونا نہیں چاہیے مشورہ یا اس طرح کوئی خدا نہ کہتا کسی کہ کا عیب نظر آ جائے پھر کمزوری نظر آ جائے تب بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے جب تک کہ شریعت آپ پر واجب نہ کر دے انسان امین بنے اور امانت دار بنے دیانتدار بنے اور لوگوں کی باتوں کو سنبھالنے والا اور لوگوں کے عیبوں کو چپانے والا بنے اگلی اللہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم محمد ستارے مسقط سے بات کر رہے ہیں مدنی چینل تو بہت ہی اچھا چینل ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمد میرا سوال ہے کہ آج کل کے وقت میں تو کسی سے مشورے بھی لینے پہ بھی تو کبھی کبھی کوئی الٹے بھی مشورے دے دیتے ہیں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے خود بھی کر لیتے کوئی کام تو اس میں بھی آدمی ہنستا ہے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے غلط کر لیا اگر پوچھو بھی تو بھی غلط دے دیتے ہیں تو آدمی کرے سے کیا کرے تو اس کی جواب دے دے بہت مہربانی ہوگی مشورہ لینے والے کو پہلے اس بات کا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ میں کس چیز میں مشورہ کس سے لے رہا ہوں ایک آدمی نے کبھی زندگی میں مکان بنایا نہیں ہے اور آپ اسے مکان بنانے پر مشورہ کر رہے ہیں ایک آدمی نے کبھی زندگی میں کو وہ کام کیا نہیں ہے اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے تو آپ اسے مشورہ کس چیز کا مانگ رہے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو بڑی مطلب کہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں نارملی طور پر ہر ایک کو ہر ایک کے معاملے میں تجربہ نہیں ہوا کرتا تو یہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے کب اس کے بارے میں ہم غور ہمارا قریبی ساتھی ہم نے سے مشورہ کر لیا وہ قریبی ساتھی کو کوئی تجربے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ لاہوبالی قسم کا آدمی ہے اور مطلب کہ چلبلا ٹائپ کو لڑکا ہے اس کو کیا پتا کہ مطلب کہ یار یہ سنجیدہ اور ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے نہ کبھی زندگی میں اس نے اس مسئلے کی, کی نہ کبھی اس کو اس معاملے میں واسطہ پڑا تو ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا مشورہ کر کے سہ رہے پھر بسا اوقات ہم جیسے تنظیمی اسلام بھائی ہے نا خود اپنی ذات میں ہم نے بعضوں کو صاحب الرائے پایا صاحب الرائے درست مشورہ دینے والے تو وہ صاحب الرائے ہوتے ہیں خود صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرتوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بعضوں کو صاحب الرائے سمجھتے تھے ان کی رائے پر بات کی جائے اللہ تعالیٰ بعضوں کو غیر معمولی صلاحیتیں دیتا ہے اور بعضوں پر حق بڑا واضح فرما دیتا ہے اور ان کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے دیکھیں میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت تھے جوکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق عمر کے زبان پر حق جاری فرما دیا ہے, سبحان ہے اور آپ کی رائے کے متعلق مطابق تو آیات کریمہ نازل نازر تو یہ آپ کا اعزاز ہے تو ہم جو یہ عموماً چوٹ کھاتے ہیں نا یہ اپنے ہی ہاتھوں کا قصور ہوتا ہے دوسرا دیکھیں مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا ہے اب غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کا مشورہ اس نے اپنے طور پر اپنے تجربے کے طور پر آپ کو بات کی کہ اب یوں کر لیجئے گا اب ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس کی اپنی ذات کے لیے تو اس نے بہتر پائی ہو آپ کی ذات کے لیے وہ بہتر نہ ہو پھر اس سے مشورہ آپ کو جو دیا تھا اس کی جو ایکزیکشن ہوتی ہے اس مشورے پر عمل درامد کرنے کا جو انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دوس انداز سے کیا جب بات میں اس کو پوچھے گا یار مشورہ تم نے دیا تھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی تو بولو گے میں نے یوں تھوڑی کہا تھا بھائی اب بات سمجھتے تو صحیح میں نے تو یوں کہا تھا غلطی ہو گئی واقعی تمہاری یہ بات تو یاد ہی نہیں رہی اس میں قصور کا یہ ساری چیزیں ہمیشہ پیچھے نظر ہونی چاہیے اچھا بات خراب ہو گئی تو جس نے مشورہ دیا اس کو جا کے کچھ بولیں تو گیا ملامت نہیں ملامت کیا کرنی ہے اس سے مشورہ ہی دیا تھا نا حکم تو نہیں دیا تھا اس سے مشورہ دیا آپ کی سمجھ میں آیا تو عمل کیا نا نہیں تو وہ بھی تو جتا ہمارے مشورے پہ عمل کیا نا بیٹا یہ سمجھانا ہوتا جب مشورہ دیا تھا کامیاب ہو گئے تھے جتا تھے تب تمہاری مشورے پہ ناکام ہو گیا نہیں وہ غلط کر رہا ہے تو آپ کو ضروری غلط کریں آپ اچھا بس وقت مشورہ جس کو دیا جاتا ہے نا بولے یہ آج جو جس مقام پہ نا یہ ہمارے مشورے سے پوچھے اور کیا یہ کم ضرفی ہوتی ہے لوگوں کی اعلیٰ ظرف لوگ اس طرح کی باتیں نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ ظرف سے مجھے یاد آ گیا اعلیٰ ظرف سے اعلیٰ اعلیٰ ضرب سے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سورای سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ کرتے ہیں مسئلہ ہی سلمان بھائی کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں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 ساری ہند محوبہ یو پی سے آگے کر رہا ہوں سارے نظام سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم مشورہ کیوں کریں بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں مشورہ کروں کیا میری کل کامل نہیں کیا میرے پاس دماغ نہیں کیا میں دوسروں کا محتاج ہوں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے چند مدنی پولیس موضوع پر شروع میں بیان ہے اگر واقعی اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کیا میری عقل کامل نہیں کیا میں سمجھدار نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں مشورہ کیوں کروں تو اس کو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی عقل کامل ہوتی آپ کی عقل اچھی ہوتی کامل تو میں نہیں کہوں گا اور آپ واقعی سمجھدار ہوتے تو مشورہ ضرور کرتے یہ مشورہ نہ کرنے کی جب دلیلیں بیان کر رہے ہیں نا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مشورے کی بہت حاجت ہے آپ اپنی متانا مارگا جاؤ گے چھوٹے گے مشورہ اور مدنی مشورے میں کیا فرق ہے دعوت اسلامی کے جو کام ہیں انہیں ہم مدنی کام کہتے ہیں ٹھیک ہے نیک کام اچھے کام اس کو ہم مدنی مناسبت کرتے ہیں تو ہم نے مشورے کو ایک مدنی مشورہ کر دی کیونکہ یہ آپس میں جو مشورہ کر رہے ہیں یہ خیر کے امور پر کر رہے ہیں نیک امور پر کر رہے ہیں لیکن ہر مشورے کو جو آپس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو مدنی مشورہ نہیں کہتے دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں کی کارکردگی لیتے ہیں دیگر جو دعوت اسلام کے مدنی کاموں پر غور و خوص کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ مدنی مشورہ ہوتا ہے اور ویسا مدنی مشورہ اس کو بھی کہتے ہیں پھر اس کو بھی کہتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہوتا ہو بلا اجازت شرح دل آزاری نہ ہوتی ہو جیبت چگلی تومت نہ ہوتی ہو اس طرح کی چیزیں تو تب مدنی ہے نا تو یعنی نام ہو, ہو یا نہیں ہو اگر مشورے کی نویت مدنی مدنی ہے تو پھر وہ مدنی مشورہ ہے وہ تو دیکھیں نا نارمل اگر کوئی تنظیم سے ہٹ کر بھی کوئی پر مشورہ کر رہا تو میں اچھا صاحب یہ بتائیے کہ گھر والوں سے جو گھر والے ہیں ہمارے ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے باہر کے لوگوں سے بس وقت گھر والوں سے کریں تو گھر والے کہتے ہیں بس ہمارے مشورے پہ آپ ہیں آپ باہر نہیں کریں تو کیا صورت ہونی چاہیے مشورہ آحل سے کرنا چاہیے وہ میں نرس کر دیا مدینہ مدینہ اگر گھر میں ہے تو گھر میں باہر ہے تو باہر مدینہ مدینہ واہ سبحان اللہ مدینہ چینل کے ناظرین جو سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں میسیجز کے ذریعے سے ان کی طرف بھی کچھ آتے ہیں کوز بھی ہیں برآن ان کو بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا سے مشورہ چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ذہن ہونا چاہیے مجھے کتنا کمانا چاہیے کتنی کمائی کر لوں کتنا ارن کر لوں اس اگر آپ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں باندھیں گے نا تو کمانے کی کوئی نہیں ہوتی میرا مشورہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو بھی ایک واجبی اور ضروریات پوری کرنے والے نارمل اخراجات ہوتے ہیں ان کی لسٹنگ کر لیں اور اس میں کناعت کا شہد بھی ڈالیں سبحان اللہ اور پھر صبر شکر کا اس میں مطلب کہ وہ مٹھاس بھی اس میں ہونی چاہیے تو یہ سب کر کرا کر ایک اپنا پہلے بجٹ بنائیں اس کے بعد اور اس کے مطابق آپ کمائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری آمدنی اتنی ہے کہ میرا گھر چل جائے گا تو پھر اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو صرف مال کمانے میں کھپا نہ دیں منہ اس میں انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہیں کمانے کمانے میں تو ایک نارمل سی ایک بجٹ لائف بنائیں اور پھر کمائیں اور بس یہ عزت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے استاد تھے آپ کپڑے ہی بیچا کرتے تھے گٹری ہوتی تھی آپ کے پاس اور اس دن کا آمدنی ہو جاتی نا تو اب گٹری لپیٹ کر چلے جاتے تھے سبحان, اللہ،, سبحان اللہ یہ نہیں تھا کہ اب صبح نو بجے کھولنی ہے تو رات کو نو بجے بند کرنی ہے صحیح تو یہ ہوتا تھا کیونکہ مقصد عبادت ہے کیا بات اور یہ کمانا ہماری ضرورت ہے اللہ اکبر. تو ضرورت کو مقصد پر فوقیت دے کر ہم لوگ نقصان میں آ معاملہ جو دیکھا ہے وہ ایک برعکس بھی ہے اور عجیب بھی ہے یعنی جب بندہ دس ہزار روپے کمارا ہوتا ہے پندرہ ہزار روپے کمارا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے بھائی پندرہ ہزار کما پندرہ سے میں بیس پر آؤں گا تو میرا یہ ضروریات کا جو لیول ہے یہ کسی حد تک فل ہو جائے گا اور میری پرابلم جو ہے یہ ریڈیوس ہو جائیں گے لیکن دیکھا یہ گیا ہے مشاہدہ یہ ہے کہ جب اس کی سیلری بیس ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ اسی درجے پر ہوتا ہے جس وقت پندرہ تھی یعنی پندرہ تھی تب بھی پریشان تھا بیس ہے تب بھی پریشان ہاتھ کھول دیتے ہیں آپ نے نارمل کم پانی میں کبھی وضو کیا ہے آپ کو لگے گا کہ یار ختم نہ ہو جائے وضو ہو جائے میرا اس وقت کیسا پانی استعمال کرتے ہیں آپ اور اگر فراوانی ہو جائے تو پھر تو عام روٹین یہی ہے حالانکہ وہی اتنی جو ہے جی وہی روئے ہوئے والا پانی بالکل ایسی بات وہی منہ دھویا ایسی بات کو مطلب کہ کوئی زیادہ آزاد نہیں دھوئے جی کوئی چار کی جگہ وہ کوئی چھ فرض ادا نہیں کیا آپ نے ایسی بات ٹھیک ہے وہی وضو کیا جو کم پانی میں کیا لیکن اس کم پانی کو آپ نے کم پانی کے طور پر استعمال کیا اس کے خطرہ ضائع ہونے سے آپ نے بچایا جی آپ کو وضو ہو گیا جب پانی کی فراوانی تھی تو آپ نے وہی فرض اور وہی سنتیں وغیرہ ادا کی لیکن پانی اس سے میرا خیال تین یا چار گنا زیادہ استعمال ہو گیا ہوگا تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ کھول دیتے ہیں فراوانی کر دیتے ہیں ٹھیک کم آمدنی میں بھی لوگ گھر چلاتے ہیں زیادہ میں بھی گھر چلاتے ہیں تو قناحت ایک ایسی دولت ہے کہ نصیب ہو جائے تو کم آمدنی میں بھی اللہ کی رحمت سے صبر آ جاتا ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ایک اور سوال ہے حضور سوال کرنے کا نام تو یہاں منشن نہیں ہے سوال کرنے والے کا سوال بڑا اچھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے مشورہ کیا جائے اسے کس احتیاط سے مشورہ دینا چاہیے وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے ملحوزے کھاتے رکھے اگر یہ کام مجھے کرنا ہوتا تو میں کیسے کرتا اللہ اکبر اللہ جب اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروان اللہ ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ سے سوال یہ ہے کہ گھر والوں سے لائٹ کے لیے پیسے مانگے ہیں تو انہوں نے نہیں دیے Uh, کیا کریں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال والی لائٹیں بھی خراب ہو گئی تھیں اب ہم کیا کریں چراغہ چراغا کے لیے ہاں تو کیوں خراب کی جواب تو دو نا پچھلے سال بھی تو گھر والوں نے پیسے دیے ہوں گے لائٹیں لائی ہوں گے اور لائٹیں لانے کے بعد اس کو یوں ضائع کر دیا ہوگا اور اب اس سال دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں تو سنبھالنا چاہیے نا پچھلے پچھلے سال کی لائٹوں کو اس سال کے کا ان کا گھر والوں کا سوال تو بھی ہے نا کہ مطلب یہ دیں ان کو تھوڑا سا سمجھا بجھا کر یوں کر کرا کر پھر دے دیں تاکہ لائٹ آ جائے نا مدینہ سجانا ہے ماشاء یہ جو دیکھ رہے ہوں گے شاید تو بولیں گے دیکھیں شورا نے بھی کہا دے دیں تو <laughs> so اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں وہ یہ بول رہے ہیں دے دیں اب آپ مجھے تو کیا کہیں گے نہیں سمجھا بجا کر دینا تو پڑے گا مدینہ مدینہ سجانا نا جلدی کی ہے اور انشاءاللہ شاء یہ روشنی اللہ نے کہا تو قبر کی روشنی کا باعث بن جائے سبحان اللہ آقا کی محبت میں آکا کی چاہت میں اور میلاد مبارک کی خوشی میں جو اپنا گھر سجائے گا چراغا کرے گا روشن زن ان شاء اللہ قبر بھی سجے گی حت قبر حت بھی نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی ان شاء اچھا اللہ اچھا فرماتے ہیں تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے گورے تیرا یہ اندھیری قبر ہاں جی صاحب یہ ہے کہ جشن ولادت کا ٹاپی ہے تو یہ بتائیے گھر مبارک جو امیر سنت کا آپ نے زیارت اور آپ نے اپنا گھر سجایا ابھی تک کچھ پتا چلے اس بارے میں الحمدللہ للہ دونوں سچ چکے ہیں سبحان اللہ کوئی کچھ پوچھ گچھ کرتے ہیں جیسے سفر آیا سفر کا مہینہ اختتام ہو رہا ہے سفر المزفر تو آپ مطلب خود تو ایسا نہیں رہا کہ لڑیاں لے کے اور تار وار ایسا آپ نے خود بانے الحمد للہ مطلب مجھے ہی مشورہ کرنے کی سعادت ملی اور پھر کام سونپ دیتا ہوں کہ کر لیں گے سارا کیا تھوڑا نیچے آ دیکھ بھی لیتا ہوں اللہ اللہ اللہ انو یہ تو یہ تو ہر مسلمان کا پرسنل کام ہے سبحان اللہ جیسے آپ کی فیملی کو اگر دعوت اسلامی میں میں نہیں بھی ہوں یہ میرا پرسنل کام ہے کہ میں اپنا گھر سجاؤں اگر میں یوں لوں کہ اگر آپ کی فیملی کو بھی میں دیکھوں میں جتنا جانتا ہوں حامد کو بغداد کو تو آپ نہیں کہیں گے جب بھی وہ سجا لیں گے میں تو آپ پچھلے سالوں مل سے باہر بھی رہا ہوں تو پچیس سفر کو ہمارا گھر سجتا ہے الحمدللہ بچے یہ سجا لیتے ہیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ سجا لیتے ہیں تو پھر آپ انوالو کیوں ہو چھوڑ دیں اپنی خوشی بھی تو کوئی اپنی خوشی اپنی چاہت اپنا ایک لطف ہوتا ہے اور پچیس سفر کو کیوں بارہ حضرت اللہ بعد کے ارس پر ہم اپنا گھر سجائے اور کن موقع پر گھر سجانا چاہیے میں نے تو پچھلے سال جو گزرا ہے چھبیسویں کو بھی گھر سجایا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ باپا کے جشن ملازت میرا گھر تو میں نے سجایا تھا تو یہ اس میں کیا نہیں ہوتی کہ چھبیسویں خوشی میں گھر سجاتے ہیں لوگ شادی ہوتی ہے بچوں کی گھر سجاتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں تو گھر سجاتے ہیں یعنی یہ ایک سمجھے کہ اس طرح کے عرف ہے لوگ خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا گھر سجاتے ہیں چراغا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے خوشی کے موقع پر تو آمنا کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کیا خوشی ہے تو اس میں تو زیادہ سجانا چاہیے پھر مجھے یہ سب خوشی منانے کی جو تمیز یا خوشی منانے کا یہ جو اتنا منفرد انداز ملا وہ چھبیسویں والے مرشید کے سبقے میں ملا زبان اللہ تو ان کی ولادت پر بھی مجھے خوشی ہے چھبیسویں پر تو یہ تو چین ہے مدینہ مدینہ وہ کپڑے بھی نئے پہنتا ہوں کیا بات ہے عید یہ سوال ہے یہاں پر جی جو بیگ ساتھ لے کر آئے ہیں اس بیگ میں کیا ہے اتنا اندر تک تو نہیں رہ جا رہا یار سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں جی دیکھیں بہرحال آپ آپ اس کو اس بیگ کو پہن کے آئے ہیں عوام سامنے دیکھ رہی ہے بیگ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھا ہوگا وہ ضرورت کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ چارجر ٹائپ کی چیزیں ہیں تو میرا وہ پی سی ٹیبلٹ اس کے اندر ہے تو بات ضرور کچھ چابیاں وغیرہ ہیں تو ایک پرسنل چیز ہے اس کے بارے میں لوگ سوالات کر رہے ہیں تو اس میں کیا مشورہ دینا چاہیے اس میں مطلب کہ سمپل سی بات ہے ان کی محبت ہے کون کس کے بارے میں ہے یہاں پوچھنا روڈوں میں لوگ پڑے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا آپ سے آپ کے بیگ کے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کیا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں کیا تو مشہور شخصیت ہے ایک معروف شخصیت ہے ایک نیک تصور ہے آپ کے حوالے سے لیکن لوگ نارملی بھی جو ہوتا ہے نا کیا ہے اس میں کیا ہے بتاؤ اب وہ نہیں بتانا چاہ رہا پھر بھی نہیں مطلب کہ ایک ہوتا ہے اب محبت والے ہوتے ہیں کہ وہ چلو پتہ چل جائے हुँ. کیا ہے کیا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب تجسس جس کو آپ نے ٹٹولنا بولا تو میں اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھتا کوئی یوں لے گا ایک محبت ہوتی ہے کہ کیا اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بارے میں بارے میں بھی بتا نا اب وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تو آزاد ہے نا ہمیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تعلقات کیسے اللہ اچھا یہ بات بتائیے اگر جیسے کہہ رہے ہیں کوئی مدنی مشورے میں آئے مدنی مشورے میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ طبیعت میں وہ بات تھی جو کہ مزہ نہیں آیا نگر کے پاسلا کون ہے آپ کی ہیں اللہ چلے بھائی گئے آپ کا لوگوں سے ملنا جو ہے زیادہ ہے اور ملاقات رہتی ہے اب جیسے کسی مدنی مشورے میں کوئی ایسی بات ہو گئی کہ وہ ایک طبیعت میں مزہ نہیں آیا اور یہ بسوں کا ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ایک مونڈ جو ہوتا ہے نا انسان کا خراب ہو گیا اب جب باہر نکلے تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ کہ بہت اس سے آ رہے ہیں کہ شاید اس کی یادگار ملاقات ہو جائے بولے آج میں نے نگرانی شورا سے ہاتھ ملایا اب مونڈ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے بجا بجا سا ہے تو کیا کہیں گے اس کو کیسے ملیں گے ہوتا ہے سب کنٹرول کرنا پڑتا ہے آنے والے کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صحیح اس کے گمان اور اس نے زن کے مطابق آپ کو اپنا بڑا نو گھنٹے آپ نے ایک مدری مشورے کے اندر شرکت کی ہے یا نو گھنٹے آپ نے کام کیا ہے آپ اب تھک چکے ہیں بعض وقت بندہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے ایک ایک جیسی روٹین میں ہے اب آپ جو مل رہا ہے اچھا آپ کے چاہ کہ میں اب آرام کروں جا کے تھوڑا سکون کروں اور جب آپ جا رہے ہیں رستے میں آپ کو اشتہان مل رہا ہے اب وہ کو بھائی مسکرا کے اور وہ ساڑھے چار مسکرا کے ملاقات کریں ہم سے کیسے بعض مسکرائے اس طرح کا ملنا تھکن کو اتار دیتا ہے یہ بات اپنی جگہ آپ اتنا ضبط کیسے کرتے ہیں جیسے ہم آئے نا تو ہم نے سیٹ دیکھا ارے واہ تبدیل ہو گیا یہ وہ تو ایک آدھ جملہ ان تینوں نے ہی کچھ نہ کچھ کہا اچھا میں نے نوٹ کیا ابھی تک کی گفتگو میں تو آپ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا میرا خیال ہے آپ نے نظر جما کے دیکھا بھی نہیں ہے ڈائیکٹر صاحب کہیں کیوں اتنا اگنورنس ہے کیسے اتنا ضبط کیسے اگنورنس کیا ہے آپ لوگوں کا سلسلہ ہے سیٹ بدلو نہ بدلو میں نے سیٹ کو کرنا کیا ہے ہمیں بھی ہر سیٹ کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے وہاں اتنا ضبط کیوں بات نہیں یہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جو کام ہے میں کام سے کام رکھتے ہیں نا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی تو باتیں جس پر غور کرنا چاہیے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی مدنی چل رہی سرسا جاری وہ ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور موضوع ہمارا مشورہ اس پر ہم نگان شرا سے سوال بھی کر رہے ہیں آ, ایک ڈائمینشن جو میرے ذہن میں موجود تھی اور میں چاہ رہا تھا نگاہ سے ہم آ, اس پر بھی مدنی پھول لیں اور یہ ایسی ڈائمینشن ہے کہ جو جتنے ہم سب آپ لوگ جو سین پر موجود ہیں اور ہمارے حاضرین موجودین ہیں تقریباً سبھی ہی سے اس کا تعلق آوازہ بنتا ہے بعض کا حضور گھر کے اندر کچھ پرابلم ہو جاتی ہے چپلش ہو جاتی ہے انبن ہو جاتی ہے بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے بہنوں بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے اور میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے یا گھر کا ماحول جو ہے وہ بعض اوقات کشیدہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت حال میں کس سے مشورہ کیا جائے کس طرح بات کی جائے اور جو ہمیں مشورہ ملے اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کیا جائے جیسے مثال کے طور پر میرا میرے بھائی سے ایک اللہ نہ کرے کبھی تنازع ہو جائے اب اتنازہ ہو گیا ہے تو اب اگر اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں آپ باپو نے مجھے کہا یار آپ اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں اور اپنے بھائی کو جا کے ملیں بیٹھیں اس کے لیے کچھ توحفہ لے جائیں میں ان، اب میں ان سے انہوں نے تو مشورہ دے دیا بات کر دی عمل تو مجھے کرنا نا میں کیسے کچھ طرح چیز طرح خرید دوں دیا. ہاں جی میں کیسے خریدوں اور خود چل کے جاؤں اور ادھر جا کے آگے جو میرا حال بنے گا وہ ایک الگ معاملہ میرے ذہن کے اندر خدشات غلطی بھی اس کی ہو تو پھر غلطی بھی اس کی ہو تو ایسی میں کس سے مشورہ کیا جائے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے میرا تو میں مشورہ یہی ہے کہ جیسا معاملہ ویسا ہی فرد آپ کو دیکھنا پڑے گا یار میں کروں کیا پہلے تو ایک آپ کے اندر حل کرنے کی صلاحیت یعنی حل کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے اب آپ ہی نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو مشورہ کیا کرتا ہے صحیح. آپ ہل چاہ رہے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ میں ہل چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں مل کر اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ کی یہ طلب ہے یا نہیں ہے صحیح. آپ کی یہ طلب جو ہے نا اگر آپ بگاڑنا چاہتے ہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لڑائی کے بعد یا ناتفاقی کے بعد یا چھوڑوں گا تو نہیں میں اس کو اب کیا ہے جس کو میں نقصان پہنچاؤں یہ آپ کی طلب مشورہ دینے والا بدل جائے گا کس <تصفح> سے مشورہ لینا ہے آپ کی طلب بنانے کی ہے یار کیسے دوستی کروں کیسے محبت کروں کیا کروں گی یار اس سے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میری بحال ہو جائے تو مشورہ جی, کس سے لینا یہاں آپ کا فرد بدل جائے گا <تصفح> ٹھیک ہے اب بھائی سے لڑائی کی چیز پر ہوئی ہے کاروبار پر ہوئی ہے کھانے پینے پر ہوئی ہے گھر جائیداد پر ہوئی ہے گھر بنانے نہ بنانے پر ہوئی ہے اس کس موضوع پر ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کا مشورہ کس سے کر ہے وہ فرد بدل جائے گا ٹھیک سب سے پہلے آپ کی طلب کیا ہے یہ دیکھنا ہے آپ کی طلب بنانے کی ہے یا مزید بگاڑنے کی ہے ٹھیک ہے تو یہ افراد کی تبدیلی یہاں آ جائے گی ٹھیک ہے پھر آئے گا کہ موضوع کیا ہے نہ اتفاقی کی کا سبب کیا ہے صحیح. تو یہاں بھی افراد کی تبدیلی آ جائے گی کہ اب اس معاملے میں کس سے مشورہ کروں بسا اوقات والد صاحب کو بندہ اس میں اگنور کرتا ہے ٹھیک ہے والد صاحب کو اگنور نہیں کرنا جا. اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں اور دو بھائیوں میں کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ اپنے والد کے پاس چلا جائے سبحانے. اب کس طرح میں مسئلے وال کروں باپ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا اولاد کے لیے اللہ میں نے اتنا جم والد والد ہوتا ہے تو پھر باپ کے بارے میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ باپ میرا ون سائڈ ہو جائے گا کیونکہ باپ کو اپنی دونوں پیاری ہوتی ہیں اللہ ٹھیک ہے تو اچھا باہر والا مشورہ دے گا نا تو آپ کو لگے گا کہ یار ایسے میرا دوست ہے یہی مشورہ باپ دے گا تو بولے گا یار اسے سائیڈ لے لیے جیسے کہ دوست بولے گا جانا یار کے معافی مانگ لے تو اپنے کو اچھا لگے گا باپ بولے گا نا جا آپ تو اسی کی سائڈ لوگے نا تو یہ اپنے اندر بھی تو مشورہ جب ہم لے رہے ہیں تو مشورہ لیتے ہو سامنے والے پہ اعتماد ہونا چاہیے وہ درست مشورہ دے گا تو ایک تو یہ انتخاب کیونکہ میں بہت زیادہ پرٹیکولر جواب تو نہیں نہ دے سکوں گا صحیح میں آپ کے سامنے فارمولے رکھ دوں گا جنرل بات ایسی بات مدینہ مدینہ اس کی طرح, مدینہ مدینہ طرح اگر میاں بیوی بی کے درمیان خدا نہ خاصا کو چپکلی شہ جھگڑا ہے تو اس میں دیکھا جائے کہ کون ہے جو مطلب کہ اس طرح ہم دونوں کے گھر کو سنوار سکتا صحیح ہے صحیح اب آپ مطلب کہ پتا ہے کہ یار میری بہنوں کی تو میری بچوں کی امی سے بنتی نہیں ہے صحیح صحیح یا میری بی بیوی سے نہیں آپ بہنوں سے مشورہ کرو بولو کیا بولتی ہوں میں کیسے اس کے ساتھ کروں تو اس نے تو جو کرنا ہے نا وہ کرنا ہی ہے اچھا ماں سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اب ماں سے مشورہ کرو کیا بولتی ہو کس کروں تو وہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اچھا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس بنتی تو کس سے مشورہ کریں اب آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان سے مشورہ کریں جو آپ کو پر اچھی رائے دے سکے یہ انتخاب سب سے پہلے آپ کی اپنی سوچ پر منحصر ہے کہ آپ مسئلے کا حل کیا چاہتے ہیں یا کوئی حل آپ کے ذہن میں نہیں ہے تب بھی آپ پھر کسی امین اور تجربے کار اور خوف خدا والا یہ تین چیزیں میں خاص بیان کروں گا سبحان اللہ امین ہو جسے جس مشورہ کرنا ہے امین ہو ماندار ہو اور خوف خدا والا خدا سے ڈرتا ہوں اس کے افعال اس کے کردار اس کی باتیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں آپ کو جرج کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ باپ ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں میں نے ایک جرنل بات کی ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ اس کے اندر سے خوف خدا کی کوئی علامتیں ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی نمازی ہے پرہیزگار ہے نیک ہے متقی ہے صحیح وہ اللہ سے ڈر کر آپ کو مشورہ دے گا آئے ٹھیک ہے کیا میرے مشورہ میں دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہ میری پکڑ ہو جائے کیونکہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے امانتدار ہوتا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے اس لیے مشورہ دینے والے پر یہ واجب ہے کہ درست مشورہ دے بالکل مشورہ دینے والے کو ہی نہیں پتا کہ مجھے مشورہ دینے کے میرے لیے شرع ایک کام اور آداب کیا ہے تو وہ مشورہ اپنی نفس کی وجہ سے دے دے گا اچھا آپ مشورہ جس سے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسے چوٹ کھایا ہوا ہوگا یا اس کو بھی اگر اسے خدا نہ خدا بک کینا ہوگا تو پھر تو وہ تو ہے نا کہ ہم تو ڈوبے سر ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ٹھیک تو یہ ساری چیزیں مشورہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے امین ہو خوف خدا والا ہو پھر تیسری بات تجربے کا اس کو تجربہ ہو جس کا جس کام کا ہو اس کو تجربہ ہوگا یار اس معاملے میں یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا تو یہ تین چار پانچ چیزیں پہلے آپ کو خود سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے متعین کرنا ہے کہ میں میرے نتیجے اس کا حل کیا ہونا یعنی بنانے بگاڑی کیا کرنا ہے بنا نہیں کی بات ہونی چاہیے بگاڑنے کی نہیں ہونی چاہیے تو بنانے کے لیے آیا ہے بگاڑنے کے لیے نہیں آیا تو جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے نہیں آیا تو برائے ہاں تو برائے وصل کردہ آمدی نئے برائے فصل کردر آمدی کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا, نے آیا. اور تو اب اب کسی اچھے آدمی سے خوف خدا والے نیک آدمی سے بات کریں گے تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کرے گا آپ بولو اگر نہیں یار میرے ساتھ نہیں پتا کیا ہوا یہ آیا سر اللہ, اللہ, اللہ. اللہ فرماد برائی اللہ. سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال تو یار وہ اس نے مجھ پہ بہت ظلم کیا ہے تو بتائے گا ٹھیک ہے سرکار فرما دی جو یہ ظلم کر اسے معاف کر جو سے توڑے اسے جوڑ جو تجھے محروم کرو اسے عطا کر پھر قیامت کے روز ان لوگوں کے لیے بلا حساب جنت کی بشارت ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتے تھے سبحان اللہ یوں پھر وہ اس طرح کی باتیں بتائے گا میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اس کو بتائے گا ٹھیک ہے تیری بیوی میں اگر خرابیاں ہیں برائیاں ہیں تو اس کی کوئی خوبیاں بھی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیوں پر نظر کرنے کا بھی فرمایا ہے خوبیوں پر نظر کرو تو پھر اس طرح کے لوگ ملیں آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیں گے تجربہ ہے آپ بھی پانی کو مم نہیں بولتے دودھ کو دودھو نہیں بولتے کھڑے کھڑے آپ بھی نہیں سوتے لیٹ کر سونا ہو تو لیٹتے آپ بھی ہو کھانا کھانا ہو تو ناک کے سوراخوں میں ڈالنے کے بجائے آپ کو پتہ ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے کھانا تو سمجھ آپ کو بھی پڑتی ہے کہ یار یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے اس سے میں ٹوٹوں گا کہ جوڑوں گا یہ سب مطلب بچ... آدمی ایسے ہی اپنے طور پر بچہ بنتا ہے اپنے طور پر نادان بنتا ہے تو وہ خود کو دھوکہ دے کر اپنا نقصان کرے گا تو یہ پتا چل جاتا ہے جیسے وکیل کو پتا چل جاتا ہے کہ جو کیس میرے پاس لایا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے شروع میں تو سارے بولتے ہیں کہ میں سچا ہوں تو فائلیں کھولتا تو پتا چلتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے سچا ہے تو مقدمہ لڑے جھوٹا ہے تو فائل واپس کر دے میں جھوٹے کا ساتھ نہیں دیتا وہ وکیل تو ادھر ہم نے سنا ہے وہ بتائیں کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے پہلے پوچھ لیتے ہیں وہ یعنی جب سچا ہے تو پھر تو سچا ہے اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹ کو بھی ہوتا ہے مطلب یہ جمن بات چلی میں کہہ دیا کہ یہ وکیل کو بھی اگر وکیل بھی دیکھتے بعض وکیل جو اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں گے گھر ٹوٹ رہا ہے تو وہ سمجھائیں بجھائیں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں آپ کے آپ کے دو کلام آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتے ہیں اللہ کی رضا دلا سکتے ہیں آپ کے بگڑے کام سوار سکتے ہیں آپ کسی کا بھلا کرو گے آپ کا بھلا ہوگا آپ برا کرو گے ڈریں گے آپ کو برا نہ ہو جائے اچھا یہ شاہ ہے جیسے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اب وہ اپنا مسئلہ بتائے گا تو اس کو گھر کی بات پتہ چل جائے گی تو اس وقت کیا انداز اس قسم کا رکھیں کہ ایک شخص سے ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست آپ کی سائٹ لے گا یا پھر وہ مشورہ دینے میں تھوڑا جھول کھا جائے گا اگر کوئی شخص اس طرح کر کے بات کریں کہ زید ہے بکر ہے تو اس طرح بعض پتا کرے کا شریعت کے تخاصے پورے کرتے ہوئے بات بتانی پڑتی ہے کچھ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ اچھالنا ایبوں کو اچھالنا اب میں نے بات ہی آپ سے کرنی ہے مجھے رائے آپ سے لینی ہے تو مجھے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھنی پڑیں گی کہ دیکھو یہ ون مشورہ مجھے کیسے دیں گے صحیح تو ان چیزوں کو ہے تو ہر جگہ پر یہ ایب کھولنا نہیں ہوتا صحیح بعض جگہوں پر برائی بیان کرنی دیکھیں نا غیبت کہاں جائز ہے جائز بھی ہے. کہاں جائز ہے اس کی صورتیں ہیں اب قاضی کے پاس اگر کوئی مقدمہ لے کر آئے گا تو کاضی کے پاس بیان نہیں کرے گا थी. مفتی کے پاس طلاق کا مقدمہ جائے گا تو مفتی کے پاس سارے حالات بیان نہیں کیے جائیں گے قزا پھر کیا ہے ایسی بات ساری جاتی ڈاکٹر کے پاس بتائیں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپ اپنی بیماریاں نہیں ظاہر کرتے تو حسب ضرورت اور اس میں بھی اپنی رائے شامل کرنے کے بجائے شریر رہنمائی لے لینی چاہیے اس معاملے میں میری باؤنڈریز کیا ہیں؟ مدینہ مدینہ ماشاء مشورہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے <سرس> سلسلہ جاری اور ساری ہے ہمارے سلسلے کے کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں مدنی کسوٹی نہیں گانے سے کرتے ہیں آج آئے نہیں جب بھی تو نہیں باہر پانچ یہ بغیر کر سکتے ہیں گو کے یہاں پہ وہ شرعت میں نہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مجھے جی کمپلسری روز بھائی سوال کریں گے کتنے سوال کریں گے روز بھائی سوال شروع کریں گے میں دی روز دیں گے انشاءال. کتنے سوال کر سکیں گے سوال مطلب آپ کا یہ تے مجھے پہنچنا کہیں نہ کہیں پہنچیں گے آپ ان پہنچے ہیں تو کیا سوال کرنے کا ہوئے تو پھر ضرور تک یار تھوڑا کو بھی پہنچانا ہے ان شاء اللہ کتنے لوگ اس میں ہوتی ہیں ایک ہے اشار مطلوب اور ایک ہے و الطریک جو اشار مطلوب ہو چکا اس کا اراط الطریک کرنا یہ بھی دوسروں کو نفع دے گا ان میں اللہ سلمان نے بولے آپ کو پتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد بال تاری دوہا قطر سے کر رہا ہوں الحمدللہ الحمد حاجی صاحب ہمارے یہاں آج ربی الاول شریف کی یکم ہے آپ کو بہت بہت ربی الاول مبارک ہو الحمدللہ للہ گرکیے میں ہم نے بھی لائٹنگ کر لی ہے سجا لی ہے الحمدللہ للہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ٹھیک ہے جی اگر کال دیجیے میں لاہور سے بول رہا ہوں محمد جوید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارہ ربی اوور کو ہم جو لنگر پکائیں گے نیاز پکائیں گے نبی سرکار کی ولادت سرکاری خوشی پہ اس پہ مشورہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے بتانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور گھر کو کیسے سجانا چاہیے مشکار. اچھے سے اچھا گھر سجائے سجاوٹ دے کر آپ کے کو بھی اچھا لگے سبحان اللہ ایک تو یہ جتنی اللہ نے آپ کو وسط دی ہے دکھانے کے لیے نہ کریں جتنی اللہ نے وسط دی اس کے حساب سے سجائیں اور نیاز کا میرت سنت نے بھی پیارا مدنی پورا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دیا کہ نیاز میں یہ ہے کہ وہ چیز بنائیں جس کے سارے اجزاء کھا لیے جائیں واہ مسالے وغیرہ بھی یہ پھینکا نہ جائے یہ بہتر صورت ہے البتہ اچھے سے اچھا جو آپ کو پسند ہے میں تو یہ یاد کروں گا جو آپ کو پسند ہے وہ بنائیں اچھا جسے انہوں نے کہا نا, کہا نا کہ سجاوٹ کیسے کریں اب یہ لائٹنگ وغیرہ دیکھ کر نا خوشی ہوتی ہے جھنڈے وغیرہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے امیر سننا بارکاہ میں تو ایک مدر منا رو رہا تھا. تو باپا اس کو کس طرح خاموش تو بہت لائٹ اس کو تو خاموش ہو گیا چراغے میں کیسی بات ہے اچھی اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں مزید مسلمان کو خوشی داخل کرنے کی ایک اور کل دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد ارسلانہ تاریخ باؤل مدینہ کراچی اور انگیٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں لیکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کسی کو اگر سمجھاتے ہیں مشورہ اگر وہ بات کا غلط پہلو نکال لے اس کے مطابق وہ عمل کرے تو کیا اس پر ہمارا کسر ہوگا یا اس کا کسر ٹھہرے گا اس بارے میں کچھ مزید فرمائیں دیکھیں اب کسی کی سوچ پر آپ قطو نہیں لگا سکتے نہیں پابندی نہیں لگا سکتے آپ نیت میں صحیح تھے آپ نے بات صحیح کی اپنے طور پر خدا نخاصہ اگر کوئی اس کا غلط پہلو لے لیتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست سمجھنے کی توفیق دے اور آپ یوں گلٹی فیل نہ کریں اور اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے لیں انشاءاللہ شاء اللہ بہتر ہوگا اللہ نے چاہ تو دل بھرا رکھیں دل برا رکھیں آ جائیں مدنی کو جانی جی مدنی کا سوٹی کی طرف آ جائیں مدنی کا سوٹی کی طرف آ جائیں حنضلہ بھائی کو پکڑ لیں پکڑ لیں ہاں جی نا مدنی منا ہے نا جا رہا ہے کہاں چلا جائے تو دیکھنا بھی ہے نا تو چلیں جی کتنے سوالات ہوں گے گیارہ گیارہ سوالات Allah Allah Allah. اور کتنے سیکنڈ کا وقت ہے وقت گھڑی جب چلائیں گے تو سیکنڈ خود بخود آج ہو جائیں گے جی خود ہی پتہ چل جائے گا دہلی کے بعد تو سوالات شروع کیجیے ہمارے پیارے پیارے نگرانی شرا کا جی پہلا سوال وقت شروع ہو یہ تو نو سیکنڈ رہ گئے کیا بات ابھی گھڑی والوں کی بھی انسان آپ نے جواب دیا انسان سوال کیا تو باپو بھی تو نہیں میں بھی کافی دن اصل میں جواب ہی دیتے نا زیادہ تو اس لیے ایسا لگا کہ جواب کہتا کی طرف سے گاڑی کافی دنوں کے بعد نکلی ہے تو آپ غیر بات ہے انسان نہیں ایک سوال ہو چکا ہے مقام آپ نے شاہ فرمایا مقام نہیں مقام بھی نہیں مقام بھی نہیں مقام باپو مکان یہ ہے مقام برہد اچھا مکان تو ہے ٹھیک ہے دو لکھی جی ٹھیک ہے نیچے والی ہے اور مکان ہے مکان مٹتے مٹتے رام ہو ہی جائے گا جی مقام ہے وہ مقام حرمین طیبین میں ہے جی مہروج ہر لا ٹھیک ہے جی ایک سوال میں دو جواب سرامین میں نہیں ہے جینیس ساتھ میں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ابھی اور بہت سارے جواب لے لیں گے دیکھیے گا جی حضور. کتنے سوالات ہو گئے تین, تین ہو گئے تین ہو چکے چار جواب مل چکے ہیں مقام نعم. اس مقام کو کسی انبیاء کرام سے برائے راست نسبت نعم. کسی نبی سے برائے راست نبی رسول نہیں نہیں اس مقام کو کسی اولیاء کرام سے براہ راست کہ صحابہ صاحب، کرام بھی اولیاء کرام ہے نہ نہ نہ یوں نہیں چلو معروف معروف یہ ہے صحابہ کے علاوہ ان... پہ ولی کا اطلاق ہاں جی سوال یہ صحابہ بیشک ولی ہیں ولیوں کے سردار ہیں کمرتا نہیں دو سوال کر لیں تین کر لیں کوئی غوث کتب ابدال صدیق ایون کے صدیق درجے پر صدیقیت کے مقام پر فائد دلیا میں اولیاء میں تو وہ بھی صاحب کلام علومان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے بالکل ابھی کی صرف ایک فضیلت جو حضور علی صد اسلام کی زیارت کرنا ہے وہ سب سے بھاری سب سے بھاری ایمان کی حالت ٹھیک ہے کیا اس مقام کو کسی ولی سے نسبت ولی سے نسبت نہیں ہے ولی سے نسبت نہیں اس کو بھی دو جواب لیے جو ابھی معروف معروف ٹھیک ہے وہ یہ تو پھر بعد میں بھی پتا چلے گا نا آئے تو یہ وہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کری اس میں بھی جو لا اکبر جی حضور اگلا سوال سب اس طرح بیٹھنے کو کیا کہتے میں صحیح کر رہا ہوں تو اللہ اکثر جی گھڑی چڑھائی چھٹے سوال کی مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ हुم. اللہ اکبر کسی صحابی سے نسبت صحابی سے نسبت ہے نعم ماشاءاللہ یہ سوال ویسے آپ نے کیوں کیا یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا یہ بعد میں یہ سوال میں ہے انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا ہونا تھا پھر اولیا کا ہونا تھا کتنے سوالات ہو گئے <سؤال> ویسے جب ولی کی نفی ہوئی ولی کی <سؤال> تو خود بخود متحق ہو گئے نا وقت بھی نا؟ جا رہا ہے آئی صاحب آگے نا کلفائے راشدین میں سے کسی کو اس سے نسبت خلفائے راشدین میں سے لا, لا, لا نہیں. نہیں لا بعض اوقات تو آپ کا سوال جو ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہم تو شفقت کرنے کے لیے کر رہے ہوں تھوڑا آگے چلوں پھر بتاؤں گا آپ دیکھیں آپ کی باتوں میں کتنے معنی پناہ ہیں ہر بندہ اپنے حساب سے معنی لے رہا ہے اس کا اللہ اکبر کتنے اتنے ہو گئے سات ہو گئے جی آٹھویں کی جانب صحبی کا مزار ہے جی صحابی ردی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے جی ہاں جی ہاں سوال آئے گئے اور وہ ہرمین <جاتا> میں بھی نہیں ہے نہیں جی ان صحابہ کا تعلق صحاب صفا میں سے تھا صحاب صفا میں سے لا نہیں تھا نو سوالات ہو چکے دسواں سوال صحیح. ان کے ذریعے کچھ <خم> فتوحات ہیں مطلب ان کے مطلب بڑے یہ فتوحات اور جنگی اور جرنل جسے آپ بولے سلاری کے حوالے سے ایسا شہرت ایسا نام نہیں ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں ہے خالدِن ولید رضی اللہ تعلیم جیسے شہرت ہے اس قسم کی شہرت ہے سات دن کی شہرت نہیں ہے دس سوالت شہرت کا سبب ضرور ہے ان کی لیکن وہ کچھ اور ہے ہاں جی آسان ہے گیارہواں سوال گیارہ اور آخری سوال اللہ وقت بر اللہ وقت شریف ملک شام میں ملک شام میں تو نہیں ہے ملک شام میں بھی نہیں حرم میں بھی نہیں ہے ملک شام مہروج بھائی ملک شام میں بھی نہیں گیارہ گئے آپ گئے ہوئے ہیں ان کے مدار شریف پر اپنا آپ بتا دیں تو یہ کیا اور آپ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بازی نکل گئی بازو کہ تو نہیں تو ہیں یار کیا ہو گیا آپ کو تھوڑی ہمت میں رہے آپ جی تو صحیح ہے اب مجھے صحابی کا نام بتانا ہے ابو ایوب بنساری رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ نے بتایا نا سوالات سارے سوال ہے یہ اتنے اب اشارے چلتے رہے کہاں جاس کر رہا تھا نام آپ نے یوں بتا دیا سوال جو ہیں وہ ادھر سے آ رہے تھے جواب ادھر سے آیا ایسا کیوں ہے یہ وہ اگر اپنے دربار پہ لے گئے مجھے نہیں وہ تو لے گئے اور کسی شادی کے دربار پہ آپ بیچ میں بھی تو جا سکتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حضری ہوئی ہے ٹھیک ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ میرے ذہن میں تھے ٹھیک ہے اور بھی کئی ماشاء اللہ یہ دس گیارہ جو آپ نے سوال کریں نا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہوں اب یہ کہ میں معلوم تھا آپ کو معلوم ہوگا باپو آپ کو نہیں معلوم تھا یہی تو بول رہا ہوں کہ یوں کر کے نام دے دیے اندازہ ہے نا ہمیں یوں چل رہا ہے اور یہ جملہ ہے اور جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے اللہ سے باہر شرح کو اور یہ جملہ اپنے مدار پہ لے گئے حضرت اللہ تعالیٰ ہو کہ آ, حوالے سے ایک مزید السّہ بھی ہے الہذبان رسول, مزبانے مزبانے مزبانے مزبانے حسن رسول. حسن اچھا یہ وہ میزبان ہے جی ان کی بڑی بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ میزبان ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا اللہ یہ اونٹنی مبارک وہاں رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا مامورہ رستہ چھوڑ دو اس کا یہ اللہ مامور ہے سبحان اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کا انتخاب آپ ان کے مزار کو یہ میزبانے رسول کے نسبت سے مشہور ہے کیا کیفیات تھی بہت مزہ بہت لطف آتا تھا کچھ ہوتا نا خاص جیسے کسی مزار پہ جائیں تو فیلنگ کچھ ہوتی ہے کسی صاحب مزار سے نسبت کچھ اور ہوتی ہے تو ان کے مزار پہ خاص آپ کی کیا میزبان ان کو شرط کا میزبان نصیب ہوا تھا آنے والوں کو کیسے لوٹائیں گے آپ نے کوئی خصوصی دعا کی ہے سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سلامتی سبحان اللہ تار ہے, ہے, ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی عالی نہیں جائے گا یہ دربار صاحبی سے اللہ موول ي وسلم دائما أبدا على خبي بك خير الخلق كل موول ي صلي ووسلم دئما أبدا على خبي بك خير الخقي كلمي ہماری ہماری کوتانیاں ہمارے خطائیں معافی تو ایمان کی سلامت نزلہ میں بھی آسانی خبر میں بھی آسانیاں محشر میں بھی آسانی میں آسان تو یہ کریم ہمارے ماں باپ کی بہت سارے ان لوگ امیر ان کی آلودہ یہ تو سبح آئندہ اتوار ان سبحان اللہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے تو ہمارا سلسلہ لب نہیں ہوگا نہیں ہوگا اسلامی بہنوں کا مختلف مقامات پر اسلام بینیں جمع ہوں گے جو اسلامی بہنوں کی مشاورتوں سے رابطے کر کے ترکیب بنائی جائے اور انشاءاللہ مدی چینل پر یہ اسلامی بہنوں کے لیے خاص اجتماع بلائے راست کیا جائے گا بھی جو آپ کی حاضری ہوئی تھی یہ اسی مدنی سفر میں تھی یہ جو آپ حاضری دی اپنے مزار مبارک میں ہاں ماشاء بہت بازوک حاضری تھی اور ایک میں بات ہے یہ بڑا شاندار سا کوٹ پہنا ہوا آپ نے اس میں <laughs> یہ تو یہاں پر بھی ہے یہ اصل میں وہاں ٹھنڈ تھی اور ٹھیک ہے کوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں نیچے کو موٹی چیز پہنتے تھے نا تو ہر جگہ پر جیسے اندر چلے گئے مزید میں چلے گئے یا کوئی جگہ بیٹھ گئے تو وہاں پر گھبراہٹ شروع ہو جاتا تھا گرمی ہو جاتی تھی تو یہ کوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اتار دیا یہ کر دیا تو اس میں آسانی تھی کوٹ میں تو یہ ہے کورٹ ہے یہاں پہ بھی پہنیں گے اگر ہے خود ترکی سے خریدا ہے مدینہ مدینہ میں بھی کسی نے گفٹ نہیں کیا میں کیافہ لے نہیں سکتا زمینداروں سے دعوت اس ٹائم والوں سے دیتے ہیں دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک سلسلہ نہیں سکتا ٹوٹتا ہوا چٹا عموماً چٹاک سے دل بل ٹوٹتا نہیں ہے کسی دھرم سے چیزیں آ رہا ہے آپ اس کو بول چل بھی اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے یہ تو میں بولوں گا نہیں میں چل بھی اٹھاؤ لے جاؤ ایسا تو بولوں گا نہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ میں آپ سے تحفہ نہیں لے سکتا اس کو شریک مسئلہ بیان کرتا ہوں خوش ہوتا ہے اچھا عموماً خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے نا شریعت کی پابندی آپ کرو گے تو کوئی کو... کیوں ناراض ہوگا سبحان کیوں ناراض ہوگا اچھا کیوں نہیں لے سکتا آئی صاحب اصل میں آلازر اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کے ارشادات ہیں اور شریک شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جو مد... ذمہ دار ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں اعلیت نے خیر و تسلط کا لکھا ہے تو وہ اپنے ماتحت سے تحفہ نہیں لے سکتا تو عمر بن عبد العزیز عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا تو کسی نے کہا کہ صدیق کے اکبر اور فاروق اعظم لیتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تحفہ تھا ہمارے لیے رشوت ہے اللہ تو یہ جو ہے نا یہ مزین تہمت کی وجہ سے نہیں ہے یعنی تہمت کی جگہ ہے جس کی وجہ سے نہ لینا واجب ہے اور یہ مزینہ تہمت ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کی نیت کا صحیح اور اگر اس کی نیت واقع رشوت دینے کی ہے تو تو پھر حرام ہے صحیح تو یہ چیزیں ہیں تو پھر تحفہ جو ہے نا قاضی کو انداور بیرا کر دیتا ہے آپ جس سے توحفہ لے رہے ہیں کل کو مثال کے وہی بیچارہ ملزم بن کر آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کے سامنے اس کا جرم آئے گا یا اس کا تحفہ آئے گا تو اس یہ شریعت کے اصول ہیں شریعت کے مطالعہ کے خوبصورت اصول ہیں جس میں مطلب کہ اس طرح اپنے آپ کو بچانا جلد. اس میں پیر امام عالم صحیح اور اس طرح کے کئی اور مرصب ہیں اس کا استثناء یعنی یہ اس میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ انہیں لوگ عقیدت ہی کی وجہ سے دیتے نارملی صحیح مگر ذمہ داریوں میں جو ہے نا وہ عقیدت <coughs> ہے نہیں ہے اس آن کی چیزیں جو ہے نا وہ سوال کریٹ کرتے ہیں لہذا شریعت متارانے ہمیں اس چیز سے روکا ہے اس سے لے لے یہ بھی کہا تھا کہ زبان کھاتی ہے تو نظر شرما میں جس سے لیتا ہوں اسے مل رہا ہوتا ہے لے سکتا ہوں پیر صاحب سے لیتا ہوں پیر صاحب جانشین سے لیتا ہوں سبحان اللہ آپ کے آلے یہ میرے بڑے ہیں نا صحیح کیا بات لے لیتا چھوڑتا نہیں تو پیر صاحب دے تو کون چھوڑے گا سبحان اللہ آپ کو ایسے امیر سنت نے منع کیا ہوا تو ہائف لینے سے شریعت کا مسئلہ ہے اور امبیل سنت نے فیدان سنت آداب تعمیر پورا اس کا سوال جواب لکھا ہے, بلکل بلکل ہے بلکل اور باقاعدہ بخاری شریف غالب میں باب تحفہ کب رشوت ہے, اللہ اللہ ہے اللہ تو یہ تو ایک بڑا موضوع ہے اس میں تو جو بھی اقتدار پر ہوتے اس ہوتے ہیں ان کو تحفہ یہ دعوت اسلامی نے اپنے ذمہ داران میں یہ درس دیا ہے نارملی یہ درس ہر مسلمان کے لیے جو اقتدار پر ہے جس کے آدمی خیر و ہوتے ہے چرعی مسئلہ یہ تو یہ کوئی محض ایک تنظیمی پالیسی نہیں ہے نہیں یہ تنظیمی پالیسی ہے کہ شریعت کا اس میں حکم موجود ہے بڑا توحفہ دے سکتا ہے آپ نے مجھے بھی توحفہ دیا تھا آپ کو دیا اس کی تقسیم سمجھ میں آ جاتی ہے اچھا آپ تو دے سکتے ہیں نا سب کو تحفہ دیتے بھی ہیں جس کو دے مطلب شرد اجازت ہے نا آپ کے دینے کی دے سکتے لیکن سوال کی اجازت نہیں ہے مجھے اچھا مانگنا بنانا دیکھیں آپ تو سب کو تحفہ دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں ایسی باتیں کرنا سوال کی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے صورتیں لکھیں گے سوال کب کرنا جائز ہوتا ہے سوال کب کرنا جائز نہیں ہے صحیح بات اس میں جس سوال میں مانگنے والے کی تحقیر اس کی عزت نفس کا خراب ہونا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کی کا منع فرمایا ہے صحیح. اور کہاں سوال کرنا ہے کہاں سوال نہیں کرنا یہ بھی علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے مدنی چینل کے ایک نازر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ نگرانی شورا نے مدنی کسوٹی کا جواب کیسا دیا ہمارے نگرانی شورا نے مدنی کسوٹی کا جواب کیسے دیا تو میں ارض کرتا چلوں ہمارے بھی نگرانی شوریہ باجی اور ایسے ہی جواب کی امید تھی مدینہ مدینہ ایک سیگمنٹ ہمارا باقی ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے وہ سیگمنٹ جلتے جلتے ہم نپٹا رہے ہیں مگر ایک نہیں ایک اور بھی باقی ہے وہ جو ایک ہم نے ابھی شامل کرنا ہے امیجیٹلی آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب صلی اللہ محمد جی دکھائیے نگران شراک واہ سبحان اللہ واہ کیا تین لفظ ہیں اور چار غلطیوں کی گنجائش ہے کیا سخاوت ہے کہنا چاہیے واہ انگلش والوبلو جس کے بعد میرا نمبر ہے وہ واٹس اپ کا مجھے بھیجے بھائی واٹس اپ ایس ایم ایس کیا سمجھے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ علیہ علیف خالی ہے جی اس میں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں یہ استعمال نہیں میں نے کہا نا جی الف مقصورہ الفودا کون سی مراد ہے آپ کی علیف مراد علیف مقصورہ ہے الف ممدودہ ہے اچھا چرن جی قسم بتا دیں نگانے شدہ قسم بتا دیں وہ اگر وہ میرے نزدیک وہ بنتا ہے ان دونوں میں سے بھی ایک جی الف نہیں بتا رہے آپ جی <سؤال> بتایا نیچے گیا بن نہیں تو میرا اگر آپ جباب دے دیں تو ایک لفظ شاید آئے یہ بھی سوال ہے آئندہ سلسلے میں توجے مقصورہ میں پڑا بھی حضور ابھی تو وہ نہیں ہے صحیح دال وہ کیا دوسرا والا دال ہو ہو یہ بھی دو غلطیاں ہو چکی تا نہیں تھا اس میں تا بھی نہیں تھا اور ابھی کیا اس کے بعد دال فرمایا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ لائیں آہسا بھاؤ کو ہاں جی کسی سے دال میں نے کہا دال ہے ابھی دال تو نہیں ہے جی دال دال نہیں ہے جی میں نے تا پوچھ الف کے وہاں پہ تا کہا تھا وہ الیف کا انہوں نے وہ آپ کو شک کا جو بینیفٹ ہے وہ دے دیا ہے مقصورہ ممبودہ دال بھی نہیں ہے دال بھی نہیں ہے اچھا دال بھی نہیں ہے علیف بھی نہیں ہے واو ہے برس نظر آ رہا سامنے واو ہے ہاں جی اور کیسا شاندار ہے واو وقت بھی جا رہا یا ہے یا ہے جی اس میں کوئی ایک ہاتھ آئے تو پتا چلے دو آ گئے الف ری حرکت بھی آ نہیں الف تو تھا ہی نہیں یہ الف مقصورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے الف کی دو قسم مقصورہ الف محدودہ جا الفتاح راحیۃ الفتاح نظرت الفتاح الفلام ہٹا دیں جی یہ یا, جی یا, جی یا, یا, جی یا انہوں نے دے ہی دیا اس کو ٹھیک ہے اس کو کیسے پڑھیں گے یہ جتنا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے را ہے راہ را ہے راہ جی نہیں ر تو نہیں ہے اس میں راہ بھی نہیں ہے اچھی چیز دلوقتي دلوقتي کی طرف جائے اچھی چیز کی طرف جائے اچھی چیز چیز چیز تو میں نے ایسی کہہ دیا اب جو بھی ہے جی وہ شے کی طرف جائیں اچھی شے کی طرف جائیں جو راہ فرمایا نا وہ تو میرا خیال ہے اچھی چیز اچھی شار نہیں نہیں فا تو نہیں ہے فا نہیں ہے جی نہیں نہیں نہیں بالکل جی بتا دے ذرا گھڑی جب تک چل رہی ہے تب تک آپ دیکھ رہے میسج کسی کا آیا نہیں آیا جب گھڑی جائے گی تو مشکل ہوگی وہ ہٹا ہی ہے اللہ جی وقت نہیں نہیں چاہے بھائی دوبارہ دکھائے نہیں گرانے چورا فرما رہے دکھائے جی او سبحان اللہ بھی امداد ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ وسلم کی مدنی چینل کے نارجین سلسلہ آپ نے دیکھا اور مزید اپنے فیڈ بیک کے لیے اپنی سجیشن اپنی آراہ کے لیے رابطہ کیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ مذاکرہ دیکھنا ہے آج سے ماشاء اللہ حبیب صلی اللہ